سامین موقع محض عنوان کے مطابق میں نے آیات کریمہ پڑھی ہے اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق اتا فرمائے اور حق پر چلنے کی آپ کو حق سننے اور حق پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے دانا کے تین نشان لکھے ہیں پہلا نشان یہ ہے کہ وہ اگر نصیحت کوئی اسے خدا رسول کے حکم کے مطابق کی جائے تو اس کو جلدی مان لے یہ عقل مند کی نشانی ہے دوسری عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطی ہو تو اس کا اعتراف کرنے میں جھجکے نہیں اور تیسری نشانی لکھی ہے کہ وہ بات غور سے سنے اگرچہ اس بات کو پہلے جانتا ہی کیوں نہ ہو ہمارے دادا کو بھی اکل دین اور غیرت یہ تین چیزیں دی گئیں اور آپ نے عقل کو چن لیا تو دین اور غیرت ساتھ آ گئی یہ آؤز باللہ جو پہلے پڑھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مقدم ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم پہلے انکار کریں گے ما شیول کا پھر ہمارا اقرار جو ہے قبول ہوتا ہے آؤز باللہ بلا تمام ماشو اللہ کا انکار ہے اس میں اقرار بعد میں ہے جو جھوٹے معبود جھوٹے خدا جو ہیں ان سب کا ہم انکار کریں گے بعد میں ہمارا اقرار جو ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا اس لیے لا الہ یہ بھی پہلے نفی ہے الا اللہ, اللہ بعد میں ہے جب تک ہم جھوٹے معبودوں کا انکار نہیں کریں گے تو اللہ تبارک واطع کا اقرار ہمارا قبول نہیں ہوگا تو ایک ہے بندہ شیطان وہ ہے کافر بندہ مومن بندہ رحمان وہ ہے مومن بندہ رحمان, بندہ رحمان بندہ کافر بندہ شیطان وہ ہے کافر بندہ رحمان وہ ہے مومن بندہ نف وہ ہے منافق منافق سب سے کفر میں سخت سے سخت جنس جو ہے وہ منافق کی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کی پہچان کے لیے دو آیاتیں اتاری اور کافر کی پہچان کے لیے بھی دو لیکن مومن کی پہچان کے لیے اللہ نے گیا تقریباً گیارہ بارہ آیاتیں اتار دی منافق کی پہچان کے لیے کیونکہ جب تک ہم منافق کو نہیں پہچانیں گے کافر سے تو ہم دھوکا نہیں کھا سکتے کھائیں گے منافق سے کیونکہ کافر اگر گائے ذبا کر لے تو ہم نہیں لیں گے منافق جو زہری مسلمان ہو کر کلمہ پڑھ کر ہمیں دھوکھا دے گا اگر وہ حرام کو بھی ذبح کر لے ہم لے لیں گے کہ تو کلمہ پڑھنے والا اس لیے اللہ نے منافق کی پہچان بہت کرائی ہے تو شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے یہ تازیم رسول تازیم نبی میں مارا گیا عابد بہت تھا پہلے آسمان پر اس کا نام ہے عابد دوسرے آسمان پر اس کا نام ہے زاہد تیسرے آسمان پر اس کا نام ہے متا چوتھے آسمان پر اس کا نام ہے عارف پانچویں آسمان پر اس کا نام ہے ولی چھٹے آسمان پر اس کا نام ہے ازازی اس سارے بلندی کے درجے ہیں لیکن لو محفوظ میں اس کا نام ہے ابلی اب لو محفوظ علی جو کلم ہے نا وہ غالب آ ہے اس لیے دعا مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لو محفوظ میں ہمیں بہشتی لکھ لے مزر سامین میں آپ کو بحث دینے نہیں آیا غور سے بات سننا کہ بحث کی بشارت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی باقی ہم بحث کا راستہ بتا سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں بہستی ہے فلاں بیستی ہے فلاں یہ دکھا ہے کہ مجھے اپنا پتہ نہیں کہ میں دولتی ہوں یا جا جانوی مجھے اللہ جھوٹے مار کر جاننا میں گیر دے مجھے اپنا پتہ نہیں آپ کو کیا میں بحث کی بشارت دوں عالم تو بحث کا راستہ بتا سکتا ہے بحس کی بشارت صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی باقی جو کہتے ہیں تم بحث بن گئے یہ سب جھوٹ ہے یہ بحث ہمارا خیال ہی ہے اللہ والا بحث جو ہے وہ بہت مشکل ہے تو تازی اللہ کی تعظیم بھی بھی فرض ہے اور اس کی تعظیم حکم میں بھی فرض ہے اللہ کی تعظیم کسی کی ذات کی تعظیم جس طرح فرض ہوتی ہے اس کی حکم کی تعظیم بھی فرض ہوتی ہے اور بندہ پہچانا حکم میں جاتا ہے آپ کسی ماں باپ ہے اس کی اولاد ہے ایمان سے وہ حکم نہیں مانتی ہم اس کو تو تعظیم والا نہیں کہو گے نا اصل ساری اس بات جو ہے وہ حکم میں ہے حکم مانیں گے تو ہم ادب والے کہلائیں گے تو اللہ کی تعظیم بھی فرض فی الحکم بھی فرض وہ ذاتی طور مالے کا ہے اسی طرح انبیاء علیہ السلام رسول اور حلقات طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بھی بھی فرض ہے اور فی الحکم بھی فرض ہے شیطان جو تھا اس نے کہا میں آدم علیہ السلام کی تعظیم کروں اس کو سجدہ کروں یہی مارا گیا اس بے سمجھنا بات اس بے وقوف کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کا سیدھا جو ہے اللہ کی تعلیم فی الحکم ہے اور یاد رکھنا حکم جو ہے اس بات ہے دعویٰ تعظیم کا دعویٰ اس بات حکم میں ہوتا ہے تعظیم میں ثابت قدم جب رہے گا تعظیم میں دعوے میں سچا جب رہے گا جب حکم مانے گا تو شیطان نے اللہ کی بے تعظیمی کی فی الحکم ایمان سے کہو اللہ نے حکم دیا تھا آدم علیہ السلام کو سندا کر اللہ نے حکم دیا تھا نا تو اس نے کہا میں آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کرتا اس بے کو یہ پتہ نہیں کہ میں اللہ کی تعظیم تازین بے تعظیمی کر رہا ہوں فی الحکم تو پہچانا بندہ حکم میں جاتا ہے تو شیطان مارا گیا یا اللہ پاک میرا تو نے مجھے آدم علیہ السلام کی اس کی وجہ سے مارا مجھے کوئی اختیارات دے میں اپنا بدلہ تو لوں اللہ نے فرمایا مانگ تو اختیارات جو مانگتا ہے جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا تو یا اللہ پاک میرا تیرے تو کاسے ہیں نبی تیرے کاسے ہیں تو میرا بھی کوئی کاشید ہے اللہ نے فرمایا یہ نجومی یہ حساب کتاب کرنے والے یہ جادوگر یہ فعال پہننے والے یہ سب تیرے ہی کاشید ہیں دھوپے وغیرہ یا اللہ تیری آسان ہے میری ازان اللہ نے فرمایا یہ گاجے بازی جو ہیں آوارے گانے اور یہ باجے یہ تیری اذان ہے جہاں ہوگی تیرے اکٹھے ہو جائیں گے تو اللہ یا اللہ میری مسجد اللہ نے فرمایا بازار تیری مسجد ہے یا اللہ پاک میرا پھر میرا گھر اللہ نے فرمایا ہمام تیرا گھر ہے تو سارے جتنے اتنے مانگے پھر اللہ نے فرمایا جتنا پھر آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اتنا تیری اولاد ہوگی اور ان کے سینے تیرے مسکن ہوں گے اور ان کے اس طرح تو ان کے وجود کے اندر ہوگا جس طرح خون بہتا ہے لیکن میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا اور مانگ تو یا اللہ پاک میرا ابھی تو میرے فتنے کم ہیں عورت اللہ نے فرمایا چل عورت کا فتنہ ہے اب وہ ناچنے لگ گیا کہ اب عورت کا فتنا مجھے دے دیا گیا اور میں ان عورتوں سے مل کر ان مسلمانوں کو پھیروں گا اور خراب کروں گا یہ حبائل حدیث شیطان کی رسی ہیں میں ان کو مسلمانوں جو تیرے ہیں ان کو فتنہ عورت کا دے کر میں جکڑوں گا اسے عورت کے فتنے میں یہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت میں میں نے فکرا اور مساکین بہت دیکھے اور جہنم میں میں نے عورتیں اور امیر بہت دیکھے سلیمان علیہ السلام نبی ہے لیکن لکھ ہے کہ سب سے نبیوں کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بہشت میں جائیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا کی بادشاہی دیکھی ہے دنیا کی فراوانی دیکھی ہے اور امیر بہشتی پانچ سو سال غریب بہشتی کے بعد جائے گا بحشت میں اور صحابہ میں حضرت عبد الرحمان بل امیر تھے صحابہ میں بہشت میں وہ بعد میں جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ پاک میرا تو نے میری اولاد کے خلاف اتنے اختیارات اس کو دے دیے میرا دشمن ہے اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام مرتے دم تک میں تیری اولاد کی توبہ قبول کروں گا اور جو مجھے معافی مانگے گا مجھ سے میں اسے معاف بھی کر دوں گا مسلمانوں حدیث پاک میں ہے جو حساب ڈراتا ہے دیکھو اس میں عورتیں زیادہ بےمان ہو رہی ہیں حساب میں عورتیں زیادہ جائیں گی مرد نہیں جائیں گے کہیں بھوپوں کے پاس جو حساب کراتا ہے وہ بھی اور جو کرتا ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لے آئے سب کا اس نے انکار کیا یہ کہن استدراج اور شیطانی فتنا جو آج کل عام ہے جنہیں بھوپے کہتے ہو ارے یہ شیطانی کا ہیں ایمان سے جھوٹے پیر کی نشانی آپ کو بتا دیتا ہوں مانے نہ مانے ایک جھوٹا پیر جو تعویذ دے اور پیسے مانگے وہ بھی کسی ولی کا یہ شعار نہیں تھا لوگ تعویذ لے جاتے تھے سینکڑے ہم نے بڑے بڑے اولیا کرام کی صحبت دیکھی ہے تعویذ لے جاتے تھے پیسے دے جاتے تھے تو لے جاتے تھے لے لیتے تھے نہیں دیتے تو آپ مانگتے کسی ولی نے مانگا نہیں آج تک یہ करो کرو دوسرا پہلے پیسے مانگے دوسرا جو حساب کرے تو یہ سمجھو شیطانی استدراج ہے یا استدراج ہے یا شیطانی فتنہ ہے جلال الدین اس شریف والے مقدوم جہاں گشت آپ فرماتے ہیں میں پھرتا پھرتا ایک پہاڑ میں گیا دیکھا تو بلا خلیفے بیٹھے ہیں اور پیر بیٹھا ہے اور قسم و قسم کی نعمتیں ان کے آگے رکھی ہیں میں وہاں رہا سویرے بھی نعمتیں کھا رہے ہیں شام کو بھی نعمتیں کھا رہے ہیں نماز کوئی نہیں پڑھتے بیٹھے ہیں اس کی خدمت میں میں اس کے پاس گیا میں نے کہا یہ کیا ہے تو سب کو یہ بٹھائے ہوئے ہیں اور شام صبح یہ کھا رہے ہیں اس نے کہا میرے پاس فرشتہ آتا ہے بیٹھ کے کھانے لے آتا ہے اور اس نے مجھے کہا نماز تجھ پر اور تیرے دوستوں پر جو ہے معاف تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جب وہ فرشتہ کھانا لے آئے نا تیرے لیے تم سارے جو بیٹھے ہو شام صبح نہ نماز پڑھتے ہو اس کی خدمت کر رہے ہو پیر کی ارے تم جب وہ کھانے لے آئے تو لاولا ہوا تھا اللہ بل عظیم پر لینا یہ شیطانی کاشت کی بات کر رہا ہوں جو وہ کتنا مدد کرتا ہے اپنے کی جس طرح نبی اللہ اپنے انبیاء کی مدد کرتا ہے شیطان بھی تو اسی طرح پھونکے مار کر مدد کرتا ہے نا ان کی یہ جو بات کر دے سمجھو شیتان یفتراج ہے ارے ولی کامل کی نشانی اللہ نے بتائیے اللہ دینا آمن کانتا ارے میرے ولی جو ہیں وہ ایمان والے ہوں گے اور پرہیزدار ہوں گے یہ نہیں بتایا کہ کرامتیں دکھاتے تھے ارے ولی کرامت کے منکر نہیں ہوتے لیکن وہ کرامت کو اپنا کمال نہیں سمجھتے کمال جو ہے وہ اللہ اور رسول کے حکم میں ہے داتا صاحب کے پاس تیس سال ایک بندہ رہا کہا داتا جی میں نے کوئی آپ کی کرامت نہیں دیکھی آپ نے فرمایا شریعت کے خلاف کوئی کام دیکھا کہا نہیں فرمایا اس سے بڑی کرامت اور کون سی ہے خدا کی قسم کہہ کر رہا ہوں کہ شریعت کے بغیر کوئی ولایت ہی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان پر اڑتا آئے اور پانی پر تمہیں چلتا نظر آئے ترک کیا سنت کو میری سنت سے اس کی منہ پر جوتے لگاؤ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے کوئی شریعت کے خلاف کوئی ولی بن سکتا ہی نہیں تو انہوں نے جب وہ کھانے آ گئے فرشت نوران کیسے چمکی شکل میں آیا شیطان بیٹھ کر کھانے تقسیم کر کے رکھ کے گیا تو سب نے پڑھا لا ولا کتا الہ بل علی اللہ جا پڑھا یا دیکھا وہ سب کے آگے گندگی رکھی ہوئی ہے بدبو وہ شیطانی ہی کتنا تھا اس لیے مسلمانوں اگر ماں فکل فطرت کوئی بات دیکھو بھی صحیح شریعت پر وہ نہیں ہے سمجھو شیطانی کھیل ہے یا استدراج ہے یہ ولی نہیں ہو سکتا جو شریعت پر عمل نہیں کرتا وہ ولی نہیں ہو سکتا اس لیے شیطان نے اللہ نے فرمایا جو یہ نجومی ہیں جادوگر ہیں یہ فال پانے والے ہیں جو, جو حساب کرنے والے ہیں یہ سارے تیرے کافد ہیں تو اللہ آپ کو اور ہم کو شیطانی فتنے سے محفوظ رکھے اب عورت کا اس نے فتنہ دیا پہلے میں جو آیت پڑھی ہے اس کا معنی میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ پورا صحیح معنی آپ کے دل میں ارے بات بزرگان دین فرماتے ہیں جو زبان پر رہے وہ بھی اثر نہیں کرتی جو دماغ پر رہے وہ بھی اثر نہیں کرتی علم بھی جو زبان پر اور دماغ پر رہے وہ اثر نہیں کرتا جب تک علم دل میں نہ اترے بات دل میں نہ اترے وہ حکمت نہیں بن سکتی اس لیے دعا کرو کہ یہ نصیحت جو ہے ہمارے دل کی گہرائیوں تک اتر جائے تاکہ ہمیں نصیحت مل جائے حسن بشری رحمت اللہ ہے ہاں پہلے میں نے آیت پڑھی ہے اللہ نے جو فرمایا میں نے احسان کیا تم پر میں نے منت لگائی تم پر یار یا اللہ پاک میرا کون سی تو نے محمد دیا یعنی فرمایا کہ میں نے اپنا محمد دیا اپنا حبیب دیا یہ فرمایا میں نے احسان کیا کہ تمہیں اپنا رسول دیا سمجھنا احسان رسالت کا جتایا گیا ہے ذات کا نہیں جتایا گیا ارے ہم کلمہ جو پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد الر... ارے اللہ جب تک اپنے محمد کو اس کو رسول نہ مانو تو اللہ ایمان دیتا نہیں اس لیے مسلمانوں ذات کی میلاد تو ہر ایک مناتا ہے لیکن رسالت کی میلاد ہم نہیں مناتے اصل وحیدہ جب لکھا گیا تو کافروں نے کیا کہا کہ رسول والا نام کاٹو آپ کی ذات کا تو وہ آپ کی پیدائش کا تو میلاد ابو الحب نے بھی بنایا تھا خوشی کی تھی کافروں نے بھی خوشی کی تھی امین سمجھتے تھے اپنے آپ کو فیصل سمجھتے تھے اپنے آپ کو کیا حضرت کا جھگڑا لگ گیا چار قبیلے تھے چار ایک قتل قتل پر آگئے ایک دوسرے کو تلواریں اٹھ گئیں ہر ایک نے کہا ہم نے اس نے کہا میں حقدار ہوں حضر اسمد کے رکھنے کا اس قبیلے نے کہا میں اسی طرح سارے قبیلے آپس میں قتل وارت میں تیار ہو گئے تو سید المیا تشریف لائے رحمت اللہ تشریف لائے ابھی بے کا اعلان نہیں فرمایا تھا رسالت کا اعلان آپ نے نہیں فرمایا تھا تو انہوں نے کہا یا محمد ہمارا فیصلہ کیجئے ہم تو آپس میں مرتے ہیں آپ نے چادر مبارک اپنی اٹھائی اور بچھا دی اور حجر اسرد کو بیچ میں رکھ دیا فرمایا چار قبیلے ہیں ایک ادھر سے پکڑو ہر ایک اپنے اپنے کونے سے پکڑو چارے قبیلوں نے پکڑ لیا اور اسود تک لے گئے آپ نے حضر اسود اٹھا کر وہاں رکھ دیا چارے قبیلے قتل و گار سے بچ گئے فیصل مانتے تھے امانتے رکھتے تھے جب آپ نے رسول ہونے کا اعلان کیا تو سارے باغی ہو گئے معلوم ہوا کہ ذات کا ملاد منانا آسان ہے یہ تو برطانیہ بھی منایا جا رہا ہے ارے ہر جگہ منایا جا رہا ہے لیکن رسالت کا ملاد جو ہے وہ کہیں نہیں منایا جا رہا ہے। حکم رسالت کیا ہے آسام سے تعبیر ہے مسلمان ببار سلام رسول رسول کی شان اسی میں ہے کہ حکم میرے محبوب کا مانا جائے میں ما رسول بھیجتا رہا اس لیے ہوں کہ شان میرے محبوب کی یہی ہے کہ حکم صرف اس کا ہی مانا جائے ارے یہی شان ہے اور یہی درجہ ہے اور کا حکم مانا نہ جائے میں یہ میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ رسول ہوتا بھی رسول وہی ہے جس کا قانون چلے رسول اور نبی میں فرق ہے پھر تھوڑی سی نقطے کی بات کر دوں کہ جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر وفات بھی پا گئے پھر کس چیز کا میلاد مناتے ہو تم کوئی لوگ ہم مطلقاً ملاد کے نعوذ باللہ من کر نہیں ہم ملاد مناتے ہیں ساتھ کا بھی اور رسالت کا بھی ساتھ جو قتل ملاد کے منکر ہیں ہمارا بھی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمانوں ذرا سوچنا بات کو دل کی گہرائی تک پہنچنا ان پہنچانا کہ جو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں ارے ان کو رسالت کا ماننا بھی ناجائز ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی انکار کر دیں کیونکہ رسالت صفت ہے اور صفت ذات کے ساتھ ہوتی ہے صفت جو ہے اد ہے اور ذات جو ہے وہ جوہر ہے کوئی اور جوہر کے بغیر اس کی کوئی اہلیت نہیں رہتی مسلمان ایک تھندار ہے تھانے دار ہے ذات کے ساتھ ہے تھنداری داری اس کی شفت ہے ذات اس کی جوہر ہے ایمان سے کہو جب تھندار مر جائے گا ذات مر جائے گی ارے شفت رہے گی تھنداری رہے گی مسلمان کو دماغ سے سوچنا بادشاہ ہے جج ہے پٹواری ہے کوئی جب مر جائے گا اس کی پٹواری ہونا صفت ہے اس کی صفت باقی نہیں رہتی کیونکہ جب ذات ختم ہو جائے صفت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سفت ہوتی ہے ذات کے تابے اب میرا سوال ہے ارے جس زال کو تم سوچ نوز بلا کہتے ہو کہ مر گئے ہیں ان کی صفت کا اقرار کیوں کرتے ہو ایمان سے کہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت موجود ہے ارے رسالت صفت اور رسول ہونا ذات ہے آپ سراج و منیا بھی ہیں دنیا کو منور بھی کر رہے ہیں بشیر بھی ہیں نظیر بھی ہیں حاکم بھی ہیں ارے میری بات سن لو جس کی صفت کو موت نہیں ہے اس کی ذات کو کہاں موت ہے <سلام> حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبیا آن یو فی قبور تمام انبیاء زندہ ہیں اور قبروں میں نماز پڑھتے اور حضور تو سید لمبیا ایک بزرگ طالب علم کو پڑھا رہے تھے اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلق کیا تعلق ہے آپ نے فرمایا میں تعلق توڑ دوں تیرا اس نے کہا ہاں تو جب آپ نے تعلق توڑا وہ وہیں مر گیا اس لیے گولری شریف علی سرکار نے فرمایا کہ تجھے جان آخر جان جہاں آکھوں خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو تو اس کو کہتا ہے کہ زندہ ہے نہیں زندہ ارے تمام کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے سے زندہ ہے وہ خود بھی زندہ ہے اور ہمیں بھی زندہ رکھ رہے ہیں یہ باطلہ تو ہم رسالت کی بھی دعا مانگو اللہ تبارک و تعالی رسول اور نبی میں مسلمانوں فرق ہوتا ہے رسول بے ز نیلا نیا قانون لاتا ہے سمجھنا اس بات کو غور سے اور نبی اس کے قانون کا پرچار کرتا ہے کسی نبی کو نئے قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے اس لیے نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے رسول تین سو تیرہ ہے رسول کے بغیر کسی نبی کو قانون بنانے کی اجازت نہیں ہے رسول رسول کا ناسخ ہوتا ہے ایک رسول آتا ہے دوسرے کی رسالت منسوخ جو پہلے اس کی منسوخ ہو جاتی ہے یعنی قانون منسوخ ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رسول ہے اللہ نے وعدہ مساق میں, میں سب کو بلا کر نبوت بعد میں تقسیم کی فرمایا میرا رسول آئے گا تو قانون اس کا چلے گا تمہارا نہیں چلے گا یہ پہلے وعدہ لیا اور آخر میں کیوں بھیجا اللہ کی غیرت نے تک یہ گوارا نہ کیا کہ میرے رسول کا کوئی ناسخ ہو اور میرے رسول کے آکام منسوخ ہو جائیں میرے رسول کی رسالت منسوخ ہو جائے اس لیے آخر بھیجا کہ میرا رسول سب کا ناسک ہو میرے رسول کا کوئی ناسک ہو نہ نہ ہماری کتاب منسوخ ہونے سے پاک ہے اس تاب تاب تاب تاب د, نعم. نعم. کتاب کا بھی کوئی نا کتاب ہے نہیں اس نے سارے کتابوں کو منسوخ کر دیا تو کو منسوخ کر دیا انجیل کو منسوخ کر دیا زبور کو منسوخ کر دیا اور چھوٹے چھوٹے چار کتابیں تو ہمارے رسول اللہ جو ہوئے ہیں ان پر کتابیں اتری ہیں اور باقی کے احکام چھوٹے چھوٹے شریفوں کے ساتھ دیے گئے یہ سب شریفیں بھی منسوخ ہو گئے جب بڑی کتابیں منسوخ ہوئی تو قرآن سب کا ناسیکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام رسولوں کے نا سیکھ یہ بات ذہن میں رکھنا اس مسئلے کو اس میں بعد میں م... آپ کو اس کی وضاحت کروں گا تو دین ہمارا جو ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کوئی بات غلط ہو تو, تو مجھے کہہ دینا پہلے میں نے عقل مند کی نشانی بتائی ہے کہ جو غلطی ہو اس کو مان لے یہ عقل مند کی نشانی ہے ہمارا دین کیا ہے <سلام> مسلمانوں <سلام> فرض <سلام> فرض ہے <سلام> <فرض سلام> <فرض سلام> پہلے اس کے بعد کیا ہے واجب اس کے بعد کیا ہے واجب ہے نا کیا مانتے ہو جو فرض کے بعد واجب نہیں ہے کوئی اگر کہتا ہے نہیں ہے تو ہاتھ کھڑا کرے فرض کے بعد واجب ہے واجب کے بعد کیا ہے سنانقدہ سنن مقدہ ان تین چیزوں میں عام مسلمان کو بھی چھٹی نہیں ہے ہمیں فرائض واجبات سنن مقدہ میں دین کی سمجھ تو ہو, عقیدت تو ہو سنت غیر جسے مستحب بھی کہتے ہیں اس میں ہمیں چھٹی ہے اب حدیث پاک تو سن لی کہ جس نے سنت کو ترک کیا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں اس کے منہ پر جوتے مارو یہ تو سنت کے تارک اور سنب سے واجب زیادہ ہوتا ہے نا سنب سے واجب جو کہتا ہے زیادہ نہیں ہوتا ڈرو نہیں آپ دین کی بات ہے زبان ٹھیک ہے ہم میں نہیں ہے لیکن دین کو تو ماننا پڑے گا نا اچھا پردہ کیا ہے واجب ہے پردہ کیا ہے پردہ, کیا ہے؟ پردہ بات کے نزدیک فرض بھی ہے لیکن واجب ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے پردہ کیا ہے واجب ہے تو شریعت کا یہ بہت بڑا جزا ہے پردہ یہ ہم ہے ہمیں ہے پردہ تو سنت ارے جو گھر سنت ہے بیٹی بیٹا بیٹی کی شادی کرنا کیا ہے سنت ہے کہ اچھا رچا مل جائے جلدی کر دو تو سنت ادا نہیں کرتا کہتے ہیں ہم اس کے گھر کا کھانا نہ کھاؤ کہتے ہیں یار اس نے بیٹیاں بچھائی ہیں کہ دین ہمارا اپنا ہے یا خدا رسول کا حکم ہے ارے جو سنت بٹھائے اس کے گھر تک کھانا نہ کھاؤ جو واجب کا تارک ہو اس کے گھر کا کھانا کھاؤ ایمان سے کہنا واجب نہیں ہے ہم میں مسلمان ہو او! اور حسن بشری رحمت اللہ علیہ کو ایک تابی نے کہا کہ آپ مجھے وصیت کرے آپ نے فرمایا بادشاہ کے قریب بھی مت جانا کہ بادشاہ سے دوستی مت رکھنا دوسرا فرمایا عورت کے قریب بھی مت جانا اگرچہ رابیہ زمانے کی بھی کیوں نہ ہو تو جی دین بتا چکا بتا کر جاؤں گا مانے نہ مانے آپ کی مرضی میں صحیح دین بتا کر آپ کو جاؤں گا ڈنڈی نہیں ماروں گا آپ چاہے ناراض ہو جائیں میں نے اللہ سے پہلے پناہ طلب کر دی ہے کہ یا اللہ میں وہ بات نہ کروں جو دین کے تجھے پسند ہو تو بتا آپ نے فرمایا عورت کے قریب مت جانا اگر رابیہ زمانے کی کیوں نہ ہو تیسرا فرمایا گانے باجے بھی مت سننا ہاں شہتان نے کہا تھا تیری تو اذان ہے یا اللہ میری اذان اللہ نے فرمایا یہ گاجے باجے تیری اذان ہے یہ تو پہلے میں بتا گیا تو آپ نے فرمایا مذاق گانے بازے مت سننا اس سے دل مردہ ہوتا ہے اور بندہ لذوش میں آ جاتا ہے یہ آپ نے نصیحت کی حسن بصری رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ اس کے تاثرات بتاؤں قریب عورت کے قریب ہونے کے دین جو ہمارا نا ہے علم شریعت علم عمل اخلاص اور تسم حسن اخلاق بعض کہتے ہیں تصوف ہے نفس کے خلاف کرنا بعض کہتے ہیں حسن اخلاق تصوف ہے تو وہ میں حسن اخلاق کی آپ کو بتاؤں گا پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ حسن بسری کی نصیحت جو ہے اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہے ایک صحابی شخصی دوسرا انصاری اب سخسی بھائی جاتا ہے جہاد کو اور انسار بھائی کو دے جاتا ہے کنڈی کھٹ کر واپس آ، کٹ کٹا کر واپس آ جاتا تھا بی بی پاک آ کر سعودے لے جاتی تھی ایک دن وہ نزدیک کھڑی تھی اس نے کھٹکھٹایا دروازہ تو بی بی پاک نے ہاتھ بہر کر دیا ارے صحابی جس کی گھوڑی کا غبار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے مسلمان شیتان جو عورت کا کتنا مانا مانگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں میں نے بہت عورتیں دیکھی اور امیر بہت دیکھے تو بی بی پاک نے ہاتھ باہر نکال لیا اب وہ صحابی سبحان اللہ اور زمانہ افضل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قانون اس سے رہا نہ گیا اورت کا ہاتھ دیکھ کر اس نے چوم لیا باہر جو نکلا اس سے رہا نہ گیا اب جو ہی چوما عورت نے ہاتھ کھینچا تو اسے خوف آ گیا اللہ کا بھاگ پڑا جنگل میں بھاگتے بھاگتے سر مار رہا تھا کہ اللہ میں نے اپنے انسار بھائی کی سختی بھائی کی میں نے خیانت کی ہے تو مجھے معاف کر دے سر مار مار کر سر پھوڑ رہا ہے تو وہ بھائی آ گیا سخسی بھائی آ گیا اس نے بیوی سے پوچھا کہ میرے انسار بھائی کا حال ہو نے کہا ایسے تو بھائی ہوں بھی نا ایسا ایسا حال ہے اب اس نے کہا تو نے ہاتھ باہر کیوں نکالا تیرا بھی تو قصور ہے نا شیطان ساتھ نہیں تھا تو گھر گیا گھر والوں نے کہا وہ پہاڑ میں چلا گیا کتنے دن ہے نہیں ہے گیا تو دیکھ رہا ہے رو رہا ہے ماتھا پھوٹا ہوا ہے اللہ سے معافی مانگ رہا ہے یا اللہ تو مجھے معاف کر دے مجھ سے غلطی ہو گئی میں اپنے بھائی کی خیانت کر بیٹھا اب دیکھ وہ چھپکا دیکھ رہا ہے رو رہا ہے اسے بھی رونا آ گیا دیکھ کر ترس آ گیا اب گیا اس نے کہا اب صحابی کیا کہتا ہے صحابی کا طریقہ کیا ہے ذرا یہاں سوچنا ارے صحابی کہتا ہے اٹھ یہاں مت رو معافی نہیں ملتی ارے اس در پر چلے جہاں قرآن فرماتا ہے وہاں معافی ملے گی صحابی کہاں لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رو کر معافی مانگی اوپر معافی کیا یا تو ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم سے جب زیادتی ہوئے تو ہم ہاں ایمان سے مجھے کبھی ہو جاتا ہے نا ایسا تو میں اٹھ کر تین قدم بھر کے درو شریف پڑھتا ہوں یا رسول اللہ میں وہاں تو نہیں آ سکتا اب منہ کالا لے کر میں اللہ بھی یہی فرماتا ہے کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو میرے محبوب کے پتھر پر آؤ تو اس نے کہا جہاں قرآن کہتا ہے ادھر چلو ایمان سے میرا مدعا ہو جاتا ہے اللہ کے دروشری پڑھ کر تمہیں کوئی آئے نا ایسم کوئی تکلیف آئے کوئی مصیبت آئے مسلمانوں تین قدم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھر کر اول آخر درود شریف پڑھ کے درخواست دے دیا کرو ایمان سے تمہارے مطلب حل ہو جائے گا میرا تجربہ ہے اور کئی دفعہ ایک مجھے بہت مصیبت تھی میں جنگل میں جا رہا تھا میں نے ایسا کیا ایستا ایسا, ایسا درود شریف پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں نے عرض کی اور بعد میں میں درود شریف پڑھ لیا تو میں ساب میں سو رہا ہوں مجھے ایک ولی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیری درخواست قبول ہو گئی ہے اور ایمان سے وہ کام میرا ویسے جیسا میں نے بتانے کی بات نہیں ہے وہ جیسا میں نے کی ویسا ہی ہو گیا تو جب بھی آپ کو مصیبت آئے آپ ایسا ہی کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر چلے جائیں اخلاف شریعت علم عمل اور اخلاص کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں بارش آ گئی آپ نے ایک چوپڑی ملی آپ نے کہا بارش سے وہاں چھپوں رسول خدا جب وہاں گئے دیکھا عورت ہے اکیلی وہ بلا رہی ہے رسول خدا اندرا ڈواب بھاؤ دوڑے کہ یہ تو عورت ہے میں عورت کے ساتھ جاؤں میں تو شاید پھر سے لی جاؤں مسلمان بہت بڑا فتنہ ہے عورت اسلام اس کو چار چادر اور چادار دیواری کا تحفظ کرتا ہے ایمان سے ہمارے دادا کو تین چیزیں ملی مسلمانوں پہلے بتایا عکل دین اور غیرت ساتھ ملی یہ تین چیزیں اکٹھی ہی رہتی ہیں غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے ایمان سے یہ جدا ہوتا ہی نہیں یاد رکھنا غیرت مسلمان کا میرا ہے ارے غیرت تمہارا ہمارا گم شدہ مال ہے اب حضرت علیہ اسلام وہاں نہیں پھیرے اب دوڑے وہاں گئے پہاڑ پاہ میں دیکھا تو ایک غار ہے اس میں گئے تو شیر تھا فرمایا شیر کے ساتھ جانا وہ شیر سے بھی بس پر کی تو آپ پھیر گئے اور پھر اللہ سے یا اللہ پاک میرا مجھے مکان یوں نہیں دیا اپنے مکان دے تو میں چھپ تو جاتا اللہ نے فرمایا عیساء علیہ السلام تجھے مکان تو نہیں دیا لیکن تیری شادی حرو سے کروں گا اور ملاد خود میں مناؤں گا ٹھیک ہے تجھے مکان نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے رسول دین ہمارا جتنا تحفظ کرتا ہے ایمان سے مسلمانوں عورت کا کرتا ہے پھر اخلاص علم عمل اخلاص شریعت میں ضروری ہے اخلاص کی آپ کو ایک مثال دے دوں پھر میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ اخلاص نیت خالص رکھنے کے نام اس کا نتیجہ کیا ملتا ہے انعام کیا اللہ دیتا ہے جو نیکی کرو وہ اللہ واسطے کرو پھر دیکھو اللہ کتنا دیتا ہے ایک بزرگ تین دن کے بھوکے تھے بہر آئے تلاش کروں روزی آئے تو دیکھا ایک ریشم کا تھیلا پڑا ہے اٹھایا اس میں موتی لال تھے موتی بہت تھے اٹھایا ایک ہار تھا جو قیمتی لال اور موتیوں کا جڑا ہوا تھا لاکھ روپے کا اس نے کہا جا کر بیچوں تو مجھے پیسے مل جائیں گے یہ پڑا ہے ویسے اللہ نے مجھے دیا آگے جاتے ہیں تو بازار میں ایک بندہ کہہ رہا ہے کوئی یار میرا لال ہار تھا لالوں والا وہ گم ہو گیا اگر کسی کو ملا ہو تو دے آپ نے فرمایا تو بندہ تو مل گیا اب میں اسے دے دوں پر تو حرام ہے آپ نے جا کر لال دیا اس نے پانچ ہزار روپے نکال کر دیا آپ نے فرمایا یہ تو میں اللہ سے اجرت لوں گا اس نے کہا نہیں پانچ ہزار تیرا انعام ہے میں نے فرمایا نہیں یہ کم ہے اللہ بہت دے گا میں اس سے لینا چاہتا ہوں تو وہ لکھتے ہیں ایک دن میں بہیری میں چلا گیا کشتی پر سوار تھا کشتی ڈوب گئی ایک پٹا تھا میں اس پر آ گیا وہ ایک جزیرے سے ملی تو جزیرہ میں لوگ رہتے تھے مسجد تھی میں मैं نے وہاں نماز پڑھائی لوگ مجھے پسند کر گئے میں قرآن پڑھانے لگ گیا لوگ میری عزت کرنے لگ گئے میں وہاں رہا اب وہ لوگ کہنے لگے ایک یتیم لڑکی ہے اس سے آپ کی شادی کر دیں آپ نیک آدمی ہیں وہ بھی نیک لڑکی ہے آپ نے فرمایا کیوں نہ تو فرماتے ہیں شادی کی جب میں اس کے پاس بیٹھا تو اوپر اس نے کپڑا اٹھایا دیکھا تو وہی لال پہنے ہوئے ہے وہی ہار وہ اللہ سے جو اجرت مانگی تھی اخلاق کی بات کر رہا ہوں نیکی میں خلوصیت ہونی چاہیے اللہ واسطے کرنی چاہیے کسی سے احسان کرو نا پھر اس سے بدلہ مت مانگو کو نہیں دے گا آپ تو اس طرح اس نیت سے کریں گے اس سے کرنا یہ مجھے بدلہ دے گا پہلے نیت بھی خراب ہے اس کا بدلہ بھی آپ کو نہیں ملے گا جیسے نیکی کرو نا اس لیے کرو کہ اللہ مجھے بدلہ دے گا تو شاید وہ بھی آپ کو بدلہ دے اور اللہ سے بھی مل جائے اللہ واسطے کرو کوئی لالچ نہ ہو تو فرمایا میں نے یہ لال کا ہار کس طرح اس نے کہا میرا بابا لایا تھا سعودی سے تو یہ ہار گم ہو گیا تھا تو میرے بابا نے ایک بندے نے دیا پانچ ہزار اس کو دیا انعام اس نے نہیں لیا میرا باپ دعا مانگتا تھا بیٹی وہ آدمی بہت نیک تھا میری دعا ہے کہ تیری شادی اس سے ہو جائے تو آپ نے فرمایا وہ لال بھی مجھے مل گیا اور بہت وسیع اور اس کی ایک بیٹی تھی اس کی جائیداد بہت وسیع تھی سب کا مالک اللہ نے مجھے بنا دیا میں نے اللہ سے جو مجرت مانگی یہ ہے اخلاق حضرت پھر اخلاق تصوف مانا کیا ہے اخلاق اب اخلاق تصوف کا مانا بھی آپ کو بتا دوں کہ اخلاق کیا چیز ہے ابن سباتا ایک چور تھا وہ چور چوری کیا پکڑا گیا اس کا ہاتھ کاٹا گیا جیل میں گیا بعد میں جیل سے بھاگ گیا مختصر کروں جلدی تو پھر وہ نکلا چوری کرنے لگ گیا دیکھا ایک بہت بڑا مکان حویلی ہے اس کا بہت بڑا دروازہ ہے جا کر دروازہ کھلا پڑا ہے گیا اندر ایک مکان تھا وہ بھی کھلا پڑا ہے اس میں ریشم کے تھان پڑے ہیں اس نے کہا ٹھیک ہے ریشم کے تھان باندھنے شروع کر دیے آپ ایک بندہ خوبصورت حسین وہ آ گیا اس نے کہا یار ایسا کہ تیرا تو ایک ہاتھ ہے ادو اد عد کر لیں آدھ گٹری باندھ لے ایک میں اٹھا لوں گا ایک تو خیر پہلے تمہیں بھوکا ہے میں تمہیں دودھ لا دوں تو آپ دودھ کا پیالہ لائے پیچھے وہ خیال کر رہا ہے کہ یار میں نے اس نے کہا یہ بھی چور ہے تلاش میں نے کی آدھا یہ لیتا ہے یہ, یہ تو انصاف نہیں ہے تو آ گیا اس نے کہا یار یہ انصاف نہیں ہے تلاش میں نے کیا آدھا کس کا لیتا ہے اس نے کہا فرمایا میں آدھا نہیں لیتا ارے یہ تو اٹھا نہیں سکے گا ہاتھ ہے بھاری گنڈڑی میری باندھ آدھی میں تجھے جہاں چاہے پہنچوا گا میں کچھ لیتا نہیں تو اس سے اس نے کہا پھر تو ٹھیک ہے اس نے باندھ دی گنڈڑی آپ کی بھاری اور اپنی چھوٹی اور وہاں آگے کر دیا جب آپ چلیں کچھ تھک جائیں تو پیچھے سے پیر کر ٹھڈا لگائے کہ جلدی چل یار تو چل نہیں سکتا ایک جگہ آپ گر گئے تو اس نے پانچ سات پیر مارے آپ کو اٹھا کر پھر آپ اٹھا کر گئے اس کے مکان تک گئے تو آپ نے فرمایا یہ تیرا مکان ہے اس نے کہا چلو لیا تم جاؤ میں یہ گٹڑی پھینک دیتا ہوں تو آپ نے گٹڑی پھینک دی پھر آپ نے فرمایا ارے چور تو ترنا نہیں کہ شاید پیر اٹھا کر کوئی تیرا آ جائے اس کو بڑی خوشی سے استعمال کر میں اس کا مالک ہوں اور میں نے تجھے بخشے ہیں اس کا ہوش اڑ گیا بھاگا تو دیکھا آپ ہیں نہیں صبح اٹھی نماز تو اسے بہت نیند نہ آئی صبح اٹھ کر اس حویلی کے پاس پہنچا کہا اس حویلی کا مالک کون ہے انہوں نے کہا مالک کون ہے یہ تو بغداد جنیدی رحمتہ اللہ علیہ کی حویلی ہے یہ ہے تصور اخلاق وہ اخلاق کی مثال دی تھی یہ اخلاق کی مثال ہے ارے ولی آج کے بھی دیکھ رہے ہیں جو بلی بن رہے ہیں ان کے اخلاق بھی دیکھ لو کہ جے پوری کتر لیتے ہیں اور سبحان اللہ ولی یہ ہے تو بندہ اندر گیا دیکھا بیٹھے ہیں قدموں میں گر پڑا معافی مانگی تو وہی جو چور تھا آپ کی صحبت میں آ کر وہ احمد شیخ احمد ابن سباتا بن گیا وہی ولی بن گیا اخلاق کی وجہ تھی آج ہے جو ایمان ہے وہ بھی کھینچ لیتے ہیں وہ بھی کھینچ لیتے ہیں مسلمان ہمارا مذہب غیرت کا ہے غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے ٹائم نہیں ہے میں آپ کو غیرت کی مثال دیتا اب میں آپ کو یا ہمارے بریلی علماء ہیں نا یہ کہتے ہیں ہم سے بھی اختلاف ہے ایمان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام مو نے میرے تیل کیا کیا یا اللہ پاک میرا نمازیں پڑھی روزے رکھے میں نے تیرے احکام مانے ذکر اذکار میں زندگی گزاری فرمایا موسا علیہ السلام یہ سب کچھ توں نے اپنے لیے کیا تو نے میرے لیے کیا عرض کیا عرض کی یا اللہ پاک میرا تو بتا تیرے لیے کیا کروں آپ اللہ نے فرمایا میرے لیے یہ کر کہ میرے دشمن کو دشمن سمجھ اور میرے دوست کو دوست سمجھ حدیث پاک ہے ایک بندہ فرشتہ پوچھیں گے فرشتے سے اللہ اس کے نامائے اعمال میں کیا ہے یا اللہ پاک میرا سب نیکیاں ہیں کوئی گناہ ہے بھی نہیں اللہ فرماتا ہے میں یہ نہیں جتنا میں جانتا ہوں میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس کے نامائے اعمال میں یہ ہے کہ اس نے میرے دوست کو دوست سمجھا ہو اور میرے دشمن کو دشمن سمجھا ہو یا اللہ پاک میرا یہ تو نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا جا اسے جہنم میں ڈال دے ارے گدا جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرماتے تھے یا پور آپ نے میرا جو ہے نا آپ کا دشمن یہودی میرا مالک ہے وہی اور ہم ستر گدھے ہیں جو ہماری نسل سے ہم علیہ السلام کی سواری آئے ہیں اور آخری میں ہوں جو آپ کی سواری ہوں اس لیے مجھے غیرت آتی ہے کہ میرا بات اللہ کا محبوب بھی چڑھے اور اس کا دشمن بھی مجھ پر چڑھے جب مجھ پر چڑھتا ہے نا میں چھلانگے مار مار کے کے جب تک گراتا نہیں مجھے سکون نہیں آتا چھلانگے مار مار کر یہودی کو گرا دیتا ہوں میں وہ مجھے بہت مارتا ہے کانوں پاری دار مارتا ہے میں جب تک مجھے مارتا ہے میں چھلانگے جب تک وہ نہیں گرتا مجھے سکون ہی نہیں آتا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمیر محبوب کا اللہ کے محبوب کا دشمن ہے اور اس کو میں اپنے اوپر سوار کروں یہ گڈا کی غیرتھی من سے سمجھو گدا نے یہ گارا نہیں کیا کہ یہودی اس پر سوار ہو اور ایمان سے کہو جو بریلی علما ہے ان سے بھی میں نالا ہوں حضور کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے دشمن اور مسلمانوں یہ کان کھول کر سون دو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن سب سے زیادہ یہودی ہے اس کے بعد نصارہ ہے ایسا ہے ارے دو بندیوں کے خلاف تو بولتے رہے لیکن کوئی ایک حرف ہرلی علماء پر ثابت کرو کہ انہوں نے یہودیوں کے خلاف بھی بولا ہو کیوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نہیں ان کو ذاتی آ آئے ارے یہ ان کی پیداوار ہے دیوبند وقت ہوتا تو بتاتا سلطنت عثمانیہ جو تھی ایک یہودی آیا اس نے کہا کہ مجھے فلسطین عطا کرو آپ نے فرمایا ایک انچ فلسطین یہودی تجھے نہیں مل سکتا تو خدا رسول کا دشمن ہے نکل جا ہمارے ملک سے پھر انہوں نے کیا کیا پیسے لائے پیسے بھیجنے شروع کر دیے کچھ بھیجنے شروع جو نجدی تھا اور سعود دونوں خاندانوں کو انہوں نے بہت سے پیسے دیے اور اپنے ساتھ ملا کر سلطنت عثمانیہ کا تختہ الٹ دیا یہ ان کی پیداوار ہیں ارے جو پیداوار ہیں ان کے خلاف بولتے اور یہودیوں کے خلاف کیوں نہیں بولتے تم یہودی جبکہ ہمارا بڑا دشمن ہے اس کے خلاف کیوں نہیں بولتے خدا رسول کا سب سے بڑا دشمن اور یہ سارے رسولوں کے دشمن اور آخرت اسے ملتی ہے دنیا اسے ملتی ہے جو چھوڑ دیتا ہے اور آخرت اسے ملتی ہے جو طلب کرتا ہے چھوڑنے اور تلب کرنے کا حضرت علیہ السلام جا رہے ہیں سلام نے اب رسول خدا کو نوز بلا جھکلا رہا ہے کھا گیا بہمان کہتا ہے دی مجھے دو تو کہتا ہے تین دیا میں نے آپ خاموش ہو گئے آگے گئے تین اینٹیں سونے کی پڑی تھی آپ نے فرمایا بانٹ لو ہاں بانٹ لو فرمایا ایک تیری ایک میری اور ایک اس کی جس نے تین روٹیاں تیسری روٹی کھائی کٹا یہ رسول خدا تیسری روٹی میں نے ایمان سے کھائی ہے میں نے آپ کو جھوٹ بول دیا یہ یہودی ہے وہ تیسری اینٹ لینے کے لیے نبی کو دنیا اینٹ آ گئی اب اقرار کر رہا ہے آپ نے فرمایا بے ایمان یہ تینوں لے جا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے آگے آیا ڈاکو تین بیٹھے تھے انہوں نے چورا پھیرا یہودی کو تینوں اینٹیں کھینچ لی اب ان کا انجام دنیا کے پیچھے دیکھو ڈاکو کا کیا ہوا اب ایک ڈاکو کو کہا جاؤ روٹی لے آؤ وہ بھاگا روٹی لینے کے لیے جب وہاں گیا تو اب راستے میں وہ کر رہا ہے یار تین سونے کی اینٹیں ہیں زہر ملا لوں یہ دو مر جائیں گے تینوں میری ہو جائیں گے سوچتا جا رہا ہے اس نے جا کر روٹیوں میں اب ادھر دو بیٹھے ہیں کہتا ہے بے وقوف ایسا کریں اس کو مار دیں ایک عید تو ہماری بھی ہو جائے گی ایک اید اسے کیوں دیں یہ ہے دنیا کا وفا اب وہ لے آیا روٹی وہ آتے ہی انہوں نے چھڑا پھیرا اس کو مار دیا اب روٹی یہودی مرا پڑا ہے انہیں کیا پتا روٹی میں زہر ہے وہ روٹی کھانے لگ گئے دو وہ بھی مر گئے وہاں تو تین ایچیں وہی رہ گئیں یہ دنیا کا انجام ہے حضرت علیہ السلام پاک ہو کر چلے گئے دہدی کو دے دیجیے تین منٹیں تمہاری ہیں مسلمان اللہ نے فرمایا قرآن مجید ہمارے لیے کافی ہے ہمارا دین جو ہے قرآن اور سنت رسول پر عمل کرنا یہ ہمارا دین ہے کرو نہ کرو سمجھو تو صحیح قرآن مجید جو اللہ نے فرمایا ہے وہ منست کو من اللہ کی وقت کو کوئی اور سچا ہے اللہ نے مہر لگا دی یہودن سارا کافروں کے لیے اب منافق یا اللہ منافق کون ہے جو میں نے کہا بندہ منافق جو ہے بندہ نفس وہ منافق ہوتا ہے تو منافق کی اللہ نے یہ نشانی نہیں بتائی کون سی نشانی بتائی بشر محبوب منافقوں کو میرے دردناک عذاب کی بشارت دے دو یا اللہ منافق کو اولیا منافق وہ ہیں جو کافروں کو دو سو ہیں کیوں اللہ نے فرمایا ان تم سس تم تمہاری برائی تمہاری اچھائی ان کا دکھ ہے تمہاری ترقی ان کا بربادی ہے وہ کم اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تفرا بیا وہ خوشیاں مناتے ہیں تمہاری مصیبت ان کی خوشی ہے اور تمہارا سکھ ان کا دکھ ہے قرآن مجید ہے مانتے ہو نہیں مانتے اب میں آخری جو ضروری سمجھتا ہوں اس بات پر مسلمانوں میں نے آپ کو اخلاص کی بھی مثال دے دی اور دنیا کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا کرو حیا کرو حیا کرو یا اللہ پاک میرا کیسا حیا کریں آپ نے فرمایا قبرستان کو یاد رکھا کرو اور ابتلا مصائب کو بھی یاد رکھا کرو آنے والی مصاحب شاید تم پر رات کو آ جائے ارے صبح ہو نا شکر کر لیا کرو یا اللہ رات اچھی گزر گئی تیرا شکر ہے پھر دعا مانگو یا اللہ فتنے کا وقت ہے یا اللہ ہمارا دن بھی اچھا گزار دینا پھر دن پڑے یہ میری نصیحت یاد رکھنا شام کو اللہ کی حمد و سنا بیان کرنا پھر کہنا یا اللہ ہماری رات اپنی حفظ و ایمان میں گزار دے دن رات یہی ہے کوئی فتنا رات میں دبئی ٹاؤن تھا تو وہاں ایک کمبے کے بارہ بندے پورا خاندان کوئی مر گیا نہ انہیں زخم ہے نہ انہیں کوئی پتہ نہیں چلا پولیس تلاش کر رہی ہے پتہ نہیں کون مار گیا بارہ بندے خاندان کے صبح اٹھے چھوٹے بڑے مرے پڑے تھے پھر آپ نے یہ بھی سنا کہ گیس پھٹا ہے ملتان میں یہ لاہور میں پھر وہ سلینڈر پھنس گئے دوسرا پھٹ گیا تیسرا پھٹ گیا تو بلڈنگ گری چالیس بندے وہاں سلینڈر نے مار دیے ہماری زندگی میں برکت نہیں رہی زندگی اللہ نے کم کر دی مسلمان جو ہے وہ ماحول کے مثبت اثرات بھی دیکھتا ہے منفی بھی دیکھتا ہے ارے منافق مسلمان کے مثبت فائدے کے اثرات تو دیکھتا ہے نقصان کے نہیں دیکھتا مسلمان تم اس کو ترقی کہتے ہو میں اس کو تنزلی کہتا ہوں ایمان سے کہو شن پچہتر کے بعد شوگر آیا اور شان پچاسی کے بعد کینسر آیا کتنا بڑی بیماری ہے کینسر شوگر کتنا بڑی بیماری ہیں دل کے دورے پچاس میں ہم ٹی وی والوں کو دیکھنے گئے تھے دور کھڑے تھے کہ کیسا ہوتا ہے ایمان سے بیماریاں تھیں نہیں اور میں جنگل میں بیٹھتا ہوں اپنا دروازہ کھول دیتے تھے ہمارے جنگل تھے شام کو جانور وہاں سے چل پل کر گھر واپس آ جاتے تھے ہم ساتھ بھی نہیں جاتے تھے آج کا ماحول دیکھو منفی اثرات بھی دیکھو ڈاکے چوریاں بدماشیاں شوگر کینسر ایڈ اور زندگی میں برکت نہیں وہ سو سال والی زندگی نہیں رہی پیشین حضرت نو علیہ السلام کے پاس عورت آئی یا یار خدا دعا مانگو رونے لگ گئی کہ میرے بچے تین سو سال کے ہو کے مر جاتے ہیں زندگی میں برکت نہیں ہے آپ ہنس پڑے <laughs> بولی کیوں ہنسے فرمایا کورب کیا متس چالیس پچاس عمریں ہوں گی یا حضرت تو درخت کے دعا منگا رہی ہے میری برکت نہیں ہے مکان کیا بنائیں گے آپ نے فرمایا وہ لوہے کے کوٹ بنائیں گے یہ سرے جو آ رہے ہیں نا یہ لوہے کے کوٹ ہیں اور ہمارے لیے مصیبت بن رہے ہیں یہ کچے مکان جب تک تھے کچے کمرے تھے سادگی تھی, اس وقت زندگی بھی سو سال سے اور تباہی ماحول میں پلیتگی آتی گئی مسلمان کان کھول کر سننا جو آج کل تم تعلیم کہہ رہے ہو اگر میری کوئی ماسٹر بیٹھا ہے, پروفیسر بیٹھا ہے تعلیم یافتہ بیٹھا اٹھ کر سوال کرے مجھ پر تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہائے تعلیم چھلکا ہے تربیت مغز ہے ایمان سے کہو میں بادام توڑوں مغز رکھ لوں ارے میرا دشمن چھلکا کھائے اسے میں روکوں گا چھلکے کو اور چھلکا کھا کر پیٹ پھٹے گا نہیں پھٹے گا اس تعلیم میں تربیت ہے تربیت ہے کہ بد تربیت وہ چھلکے کو گندگی سے بھر دیا بدماشی بے حیائی رکھ دی پھر قوم کھا رہی ہے اس لیے وہ ہماری جان ختم کرنا چاہتا ہے بڑوں کو بم مارتا ہے اور سکولوں کے لیے عرب ڈالر دے دیا اب تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں کہ کیوں دیتا ہے وہ تیری مرضی مان نہ مان وضاحت کر دوں میں اس کو ضروری سمجھتا ہوں کہ بار بار یہ بات کرنے سے دل میں اتر جائے جس طرح جہنم کا اللہ نے کتنا بار ذکر کیا میں آخری تائر چند باتیں جو ہے یہ کون تک پہنچانے کے لیے میں پریشان ہوں پہنچا تو دوں گا پھر آپ کی مرضی اگر میری غلط بات ہو تو اٹھ کر جواب دینا ارے حضرت آدم سے لے کر ہم تک جو خبر رسائی کا طریقہ ہے وہ ہے تاریخ یا شواہد آسمانی کتوب احادیث اسلاف کے قول. تاریخ جو عام لوگ لکھتے ہیں اس طرح خبر پہنچتی ہے تم حضرت آدم سے لے کر تاریخ کے اوراک پلٹو اور دھو ہر وقت پر تمہیں کوئی ایسی دلی سے دلی جماعت نہیں ملے گی ایسی بے غیرت سے بے غیرت حکومت کی جماعت نہیں ملے گی کہ اپنے ملک میں بات سمجھنا اپنے ملک میں بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو آنے دیا ہو بات سمجھے نہیں سمجھے کوئی بے غیرت سے بے غیرت حکومت کی آپ کو تاریخ میں نہیں ملے گی کوئی ایسی دلی جماعت نہیں ملے گی کہ دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے دیا ہو بغیر جنگ کے آپ سمجھے نہیں سمجھے جس نے نہیں سمجھا آپ کھڑا کرو سمجھے نا کوئی بے غیرت ایسی نئی تاریخ میں کوئی بتا سکتے دلی سے دلی حکومت ہمیشہ جنگ کرتی ہے فاتح فوج مفتو ملک میں آتی ہے ایسے دوسرے ملک کی فوج نہیں آ سکتی فوج نہیں آ سکتی کوئی حکومت دلی سے دلی یہ برداشت نہیں کرتی صحیح ہے پھر ظالم حکمران ہوئے چنگیز سام بخت نسر دو مسلمان دنیا کے بادشاہ ہوئے اور دو کافر یہ بنی اسرائیل حضرت علیہ السلام جس بستی میں گئے تھے یہ وقت نسر پوری دنیا کا بادشاہ تھا کافر اور نمرود بھی پوری دنیا اس وقت نثر نے اس بنی اسرائیل کی بستی کو اجاڑا تو ازیر علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کو یہ قصہ لمبا ہے تو ایسے ایسے ظالم بادشاہ ہوئے جو بچوں سمیت قتلوں بستیوں کی بستی تباہ کر دیتے تھے ارے وہ خود تو مارتے رہے ہیں قوم کو لیکن کسی بدماش اور ظالم حکومت پر یہ ثابت کرو کہ اپنی قوم کو غیروں سے مرایا ہو کبھی ثابت کرو تاریخ سے یہ سمجھیے اپنے بات خود مارتے رہے ہیں ظالم حکمران ایسا ظالم کوئی حکومت کی جماعت نہیں آئی کہ غیروں سے اپنی قوم کو مرایا ہو بات سمجھی ہے کوئی ایسی تاریخ میں حکومت نہیں ہے بے شک آپ او راغ پلٹے عراق پر بیس سال لگ گئے اربا ڈالر خرچ کیے پوری دنیا کے پیر پکڑے لاکھوں بندے مرائے فوج بھی ابھی مزاحمت سے پھر رہی ہے ٹھیک ہے پاکستان پر بھی گنا اس کو زیادہ خرچ کرنا پڑتا پھر یہ کیفیت حاصل ہوتی یہ بھی ٹھیک ہے کہ اس کے پاس راکٹ تھے سارا اسلح پاکستان کے پاس بہت کافی اسلح ہے بیس गुना زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے بیس गुना زیادہ بندے مراتا مرے مرواتا پھر قتل کرواتا پھر اسے یہ کیفیت حاصل ہوتی مسلمانوں یہ سکولوں کے لیے جو اربا لاکھوں ڈالر دے رہا ہے ارباں ڈالر دے رہا ہے سکولوں سے ایسے دلے پیدا ہو رہے ہیں ایسے ظالم پیدا ہو رہے ہیں کہ فوج بھی دن دنا پھر رہی ہے کیا ہندوستان والے آنے دیں گے فوج کو جنہیں ہم خراب کہتے ہیں امریکہ کی فوج کو ہندوستان کے اندر جا کر دخل کرے، کو کی بستیاں تباہ ہیں، پوری بستیا بستی کی بستی کہتے ہیں کیوں اس بستی میں اسامہ ہے پوری بستی کو بم مرا دیا اور انہوں نے مروایا بچے بھی مر گئے وہ لوگ کہتے ہیں گائے بھینس بکریاں بھی تڑپ تڑپ کر مر گئیں، چھوٹے بچے مر گئے بوڑھے بستیاں کی بستیاں افغانستان میں لاشیں پڑی ہیں دفنا کوئی نہیں ہے بیس بیس ہزار پاؤنڈ کا بم اپنی قوم کو مروا رہے ہیں اور جو ہم پڑھتے ہیں کہ مسلمان ہماری عورتوں کو لنڈیاں بناتے تھے تو مسلمان جو جس کو اپنی ماں بہن کی پہچان نہیں جن کو اپنی پہچان وہ ہماری دیا بہنی کی عزت رکھ رہے ہیں ارے یہی اسکول والے یہی تعلیم والے اپنی مائیں بہنوں کی بےزتی بھی کرا رہے ہیں اور اپنوں کو مرا بھی رہے ہیں اور فوج بھی دندنا دنا پھر رہی ہے صحیح ہے غلط ہے عالم کو تو چوکیدار نہیں لگاتے کیا دینی عالم والے ہیں یہی سکول والے ہیں کہ مرا بھی رہے ہیں فوج بھی پھر رہی ہے اور اپنے بھیان بہنوں کی بےزتی بھی کرا رہے ہیں اس لیے اس نے نبے ارب ڈالر دیا اسے تعلیم مسلمان مثبت اثرات دے رہی ہے کہ تعلیم ہے تربیت ہے بھی نہیں تربیت انہوں نے کھینچ لی مغز انہوں نے نکال لیا ارے قوم جو ہے وہ چھلکا کھا رہی ہے جس عورت کو مسلمان کی عورت کو اسلام نے فرمایا اللہ نے کیا حویلی کے اندر بھی اس کو کہو یہ قرآن مجید ہے کہ آسان قدم رکھے انہوں نے ہماری عورت کو بہتر نکال دیا اب ریس پر آ گئی نکریں پہن کر ریس کر رہی ہیں تو کابی حسین احمد نے جلوس نکالا اور کاریں جلائیں یار لوگوں کی کاریں جلانا یہ کوئی انسانیت ہے بلڑکی لندن پڑتی ہے ارے جو سکول میں جا سکتی ہے وہ ریس بھی کر سکتی ہے بھاگ بھی سکتی ہے اور نکر بھی پہن سکتی ہے مسلمان خدا کی قسم لڑکے کو برباد کرنا ہے تو سکول میں بھیج دے یہ اپنی روایت میں تلاش کر حضرت آدم سے لے کر کہ ہماری مسلمانوں کی لڑکیاں مسجد میں نہیں جا سکتی قرآن پڑھنے کے لیے ہماری شریعت کا مسئلہ ہے کہ محرم جا کر پڑھے پھر اپنی عورت بیوی بہن کو پڑھائے بھائی پیو جا کر علم حاصل کرے قرآن پڑھے علم حاصل کر کے پھر اپنی بہن کو پڑھا سکتا ہے بیٹی کو پڑھا سکتا ہے جس مسلمان کی لڑکی کو اسلام مسجد میں نہیں آنے دیتا یہ اسکول میں بھیج دیا کیا دین ہمارا اپنا ہے غیرت ہمیں نہیں ہے خدا کی کسم آپ کے سامنے ہے لڑکے جو پڑھ رہے ہیں درندے ویشی بن رہے ہیں تھوڑی سی ایک آپ کو بات بتا دوں یہودی کی تاکہ آپ کا ایمان روشن ہو جائے فضکرین ذکر تنفا محبوبہ نصیحت فرما فائدہ اسے دے گی جس کے اندر ایمان ہے بات اسے نصیحت جس کے اندر ایمان نہیں نصیحت رسول کی بھی اللہ نے فرمایا محبوب تیری نصیحت بھی اسے فائدہ نہیں بات ایمان کی ہے سن پینتالیس میں کراچی میں مجھے ایک بندہ ملا اس کا رشتہ دار پہلے زمانے میں جب یہاں حکومتی ستالی کی پینتالیس کی بات ہے سنتا میں چلے گئے وقت وہ مسلمان جو قرآن پر کھڑا ہو کر اسے اور وہ کہتے تھے ہماری جگہ کا بھی بھیلا تھا ہوا اسے سور کو ججی عدالت کی خانے میں اسے جگہ کرسی ملتی تھی اسے رقبے دیے وہ بھی قرآن پر کھڑا ہو کر نہایا تھا تو اس نے کہا ہمارا رشتہ دار غریب تھا اس نے کہا مجھے پیسے دے دو میں تو اسے قرآن پر کھڑا کر یہودی نے نہلایا دیکھو یہودی کے کام تو دیکھو مسلمانوں غیرت کرنی چاہیے ارے جو ہماری قرآن کی عزت نہیں کرتا وہ ہمارا کیسے دوست ہو سکتا ہے نہلایا میرے رشتہ دار کو وہ لے گئے گھر ادھر برطانیہ ادھر جا کر خوفیا ایجنسی میں حکومت دی وہ مر گیا اس نے اپنے رشتہ دار کو سنایا اور رشتہ دار وہ مجھے سنا رہا ہے وہ مر گیا کیا. سور تو اس نے کہا ایک کمرہ ایسا تھا جو بند تھا کبھی نہیں کھلتا تھا میں پانچ سال رہا دیکھا میں نے کہا یار یہ کمرہ کیوں بند ہے کھلتا نہیں تو انہوں نے کہا ہم نے بھی کبھی کھلتا نہیں دیکھا اس کی چابی فلاں سر کے پاس ہے اور اس نے بھی کبھی نہیں کھولا یہ اسی سال سے بند ہے اوپ ایک لکھ کر وہ بند کر دیا اس کے کھولنے کا کوئی حکم نہیں ہے جو کھولے اس کی سزا گولی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا راز ایسا ہے کہ باہر نہ جائے مسلمانوں تک لیکن جو پہنچانے والا پہنچائے تو کیسے نہیں پہنچ سکتا وہی وہ کہہ رہا ہے دوسرے رشتہ دار کو وہ مجھے سنا رہا ہے کہ میں جا کر پھر اس افسر کی میں نے خدمت کی ایمان تو دیا ہوا تھا جب قرآن پر کھڑا ہو کر نہ تو ایمان تو چلا گیا کافر اعظم بن گیا اس کے لیے اور کیا گسا کی تھی تو اس نے کہا میں نے چابی لے لی اسے اس نے کہا دو بجے رات کے جا کر نے یہ چابی کھولنی ہے اور دیکھ کر مجھے بتانا ہے اور کسی کو یہ راز دینا نہیں اس نے کہا میں تو مسلمانوں کو دشمنوں تک یہ راز کیسے جانے دوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے تو ہمارا ہے تو گیا اس نے کھولا دیکھا تو چار فوٹو ہے اور چار فوٹو میں نے کہا پھاڑا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا دیکھا تو نیچے انگریزی میں لکھا ہوا تھا میں نے انگریزی تو پڑھا ہوا تھا میں نے کہا پڑھوں ہے کیا اب پہلی عورت جو ہے وہ سفید برکا ٹوپی والا پہنے ہوئے ہے مسلمان دیکھنا یہ ان کے پوپ ان کے خیالات دیکھو کتنا ہمیں اجاڑا کس طرح اجاڑا گیا ہمیں ٹوپی والا سفید برقع نیچے لکھا ہوا تھا مسلمانوں کی ترقی اور یہودیوں کی تنزلی اس کا پوپ لگ گیا کہ جب مسلمانوں کی عورتیں اس حال میں ہوں گی تو مسلمان ترقی پر ہوں گے اور ہم تنزلی پر ہوں گے پھر آگے سیاہ برکے والی کھڑی ہے نیچے لکھا ہوا تھا انگریزی میں مسلمانوں کا زیوال شروع اور انگریزوں کی ترقی شروع بھی مسلمانوں کی عورتیں جب کالا برقعہ پہننے لگ جائیں تو ان کا زوال شروع ہو جائے گا اور ہماری ترقی شروع ہو جائے گی آگے بے پردہ ہے کوئی پردہ نہیں ہے اس کے نیچے لکھا کھڑا ہے کہ مسلمانوں کے زیوال میں اضافہ اور یہودیوں کی ترقی میں اضافہ الفاظ غور سے سننا آگے پھر ٹیڈی لباس ننگا منگا لباس ہے ٹیڈی نیچے لکھا ہوا ہے مسلمانوں کا زیوال اور یہودیوں کی ترقی یعنی جب مسلمانوں کی عورت کو اس حال میں آئے لے آؤ تو مسلمان ختم ہوں گے ان کی غیرت سب سے جو جب یہ غیرت نہیں رہے گی تو ان کو چاہے جوتے مارتے رہو ان کو غیرت نہیں ہوگی اصل غیرت یہی ہے ایمان عقل دین کی غیرت دیتا ہے دین عورت کی غیرت دیتا ہے آگے لکھا ہوا تھا یہ سمجھنا یہ یہ سب کچھ ہمیں تعلیم کی بدولت حاصل ہوگا بے شک لڑکی نہیں آتی لڑکے کو لے آؤ لڑکا اپنی بہن اور بیٹی کو لے آئے گا اور ایمان سے ہم دیکھ رہے ہیں ان کا منصوبہ واقعی صحیح ہے کہ سکول میں اب ننگا کر دیا ہے ایک یہ بات مجھے کہی ایک دوسری بات سن لو پھر کبھی چانس ہو میری زندگی ختم ہو جائے بات تو آپ تک پہنچ جائے یہودی کو منصوبے کی دوسرا اسی سنتالی میں سنتالی کے چار پانچ مہینے کے بعد دوسرا بندہ میں باتیں کرتا تھا بچپن سے مجھے وہ سنا رہا ہے کہ یہودی اور میں ایک ہی شعبے میں ملازم تھے ادھر مسلمان کا کھوکا تھا ادھر کافر کا کھوکا تھا مسلمان جو چیز مجھے پورا یاد نہیں ہے مسلمان جو چیز اٹھارہ روپے کی دیتا تھا کافر وہ چیز بیس روپے کی یوں سمجھ لو پوری قیمت مجھے یاد نہیں ہے یعنی کافر جو ہے وہ یہودی جو ہے دو چار روپئے مہنگی دیتا تھا اور وہ اپنے یہودی سے لیتا تھا میں نے اس پر سوال کر دیا کہ یار یہ چیز جب تمہیں اٹھارہ روپے کی ملتی ہے تو دو روپے زیادہ کیوں دیتا ہے وہ ہسے کہ تم بے وقوف ہو یار یہ بات میں نہیں بتاتا یہ راز تم مسلمانوں کو ہم نہیں بتاتے میں لگا رہا آخر اکٹھے تھے یہودی تھا پھسل پڑا بندہ جو لگ پڑے آخر کو حاصل ہو جاتا ہے اس نے کہا یار میں تجھے بتاتا ہوں وعدہ کر کسی مسلمان تک یہ بات نہ جائے کہا یار کسی کو نہیں بتاؤں گا میں نے کہا سن تو لوں اس نے کہا تم ہو ہمارے دشمن یہ چیز میں بیس روپے کی لیتا ہوں لیتا تو میں اپنے دوست سے ہوں نا یہ سولہ کی ملتی ہے تم دشمن ہو ہم تم دو روپے نفع کیوں دیں ہم دشمن کو دیکھو مسلمان ان کی دو روپے بیس روپے زیادہ لے دو روپے زیادہ لگاتا ہے دو روپے مسلمان سے دو روپے کم میں نہیں لیتا کہ مسلمان کو میں دو روپے نفع دے دوں کیا مسلمان اسی کا نام ہے بغیر پیپسی کے یہ لیور برادری کی ہیں پیپسی یہ سارے صابن لائف گوائے میں کیپری صابن استعمال کرتا ہوں یہ ہمارے پاکستان کا ہے اور جتنی پیسہ آ رہا ہے یہ اسرائیل کو مدد دے رہے ہیں یہ دس دس روپے والی بوتلیں لائف گوائے اور یہ ہو گیا رقص وغیرہ ان کی چائے چائے بڑی بہترین دانے دار چیز ہے پاکستان کی ہم وہ نہیں لیں گے اربوں روپئے کے روزانہ وہ ہم سے بانٹ رہا ہے ہم ان کی چیزیں خرید کر لے لے کر ان کی طاقت بڑھا رہے ہیں اپنے دشمنوں کی طاقت بڑھا رہے ہیں مسلمان اس کا نام مسلمانیت نہیں ہے اور یہ بھی ساتھ کہہ دوں کہ جو ہمیں دو روپئے چیز کے بدلے نفع نہیں دینا چاہتا وہ تعلیم کے لیے نوے ارب ڈالر دے اپنی مسلمانی تم بتا رہے ہیں میں نے پہلے کہا کہ عقلمند وہ ہے جو اپنا جرم تسلیم کر لے کہ واقعی یہ ہم میں غلطی ہے اب انہوں نے جو تبادلہ ہوا تھا ہندوستان سے مسلمان ادھر آئے اور مسلمان وہاں کافر ادھر گئے وہی وہ انہوں نے منظر پیش کیا اور ایک خان صاحب کی بیٹی کو سکینہ اس کا نام ہے وہ اس کو ہیرو بنایا اور رام چندر سے اس کا تعلق دکھا رہے ہیں فلم بنائی وہ رام چندر سے شادی کرا رہے ہیں باپ اس کو نصیحت کرتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ابا میں تمہارے خدا کو بھول سکتی ہوں وہ کہہ رہی ہے یہ مسلمان سن رہے ہیں وہ ناک کاٹ رہے ہیں کسی نے نہیں بولا وہ کہتی ہے میں تمہارے خدا کو بھول سکتی ہوں رام چندر کو نہیں بھول سکتی یعنی اس سے جتنا وہ الفاظ تھے ارے ستر آدمی بیٹھا تھا بینڈ پترون تعلیم والے کسی نے نہیں بولا میں کہا میں کیا لانتی دلہ تجھے شرم نہیں آتا تیری بیٹی کو رام چندر سے بھی آ رہا ہے تو دیکھ رہا ہے رونا آتا ہے مسلمان وہ قومیں دنیا میں برباد ہوتی ہیں زلیل و خوار تہذیب غیر کی جو ہوتی ہیں پرشتار بڑوں کو بم مارتا ہے بچوں کو قطرے پلا رہا ہے مومن، مسلمان، قرآن سے ہمارا تعلق نہیں ایمان سے آپ کے پاس وہ ہے لکھا ہوا یہ چبیس اگست کو مسلمان دن اخبار سمجھنا بات کو اخبار غلط خبر نہیں دیتے اگر دے تو دوسرے دن وہ تردید آ جاتی ہے اگر نہ کریں تو ان پر کیس ہو جاتا ہے اور لاکھوں روپے ان پر جمعر جرمانہ ہو جاتا ہے غلط بات نہیں لکھ سکتے یہ دن اخبار کی فوٹو سٹیٹ میں نے کرایہ اگست کو عالمی ادارہ محکمہ سیحت جو اقوام متحدہ میں نمائندہ پاکستان کی طرف سے رہتا ہے سمجھنا بات کو اقوام متحدہ ہر ملک کا نمائندہ رہتا ہے اور وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے وہاں سے تنخواہ لیتا ہے اقوام متحدہ کیا ہے امریکہ برطانیہ اس نے وہاں سے خط لکھا ہے اخبار نے پورا خط لکھا ہے ہم نے فوٹو سٹیٹ کر, کر دوستوں کو بتایا ہے اس نے لکھا حکومت کو کہ حکومت یہ جو کترے امریکہ برطانیہ پلا رہے ہیں یہ زہریلے اور کیمیکل ہیں مسلمانوں کے بچوں کو لاکھوں بیماریوں کا شکار کرنے کے لیے پلا رہے ہیں اس لیے میں انتباہ کرتا ہوں کہ یہ ویکسین ختم کر کے مسلمانوں کو بچوں کو کترے مت پلاؤ یہ تنویر صاحب کے پاس فوٹو اسٹیٹ ہمارے پاس آیا ہم نے اخبار دکھایا تو گئے اخبار والے نے خط دکھا دیا اس کا ثبوت نہ ہو تو اخبار والے کو جیل میں کر دیتے ہیں اس نے کہا یہ نمائندے کا خط ہے تو بے بس ہو گئے یہ انگریز اور انگریزنی عورتیں وہاں سے آ کر یہاں چیک کر رہی ہیں کہ تم پیسے جو لیتے ہو پلا رہے ہو نہیں پلا رہے میرے پاس آئے بڑا ڈاکٹر آیا میرے سے باس کی میں نے کہا تم قطرے مسلمان بنو ہمارے بڑوں کو بم مارتے ہو بچوں کو کترے پلاتے ہو تم اس نے کہا یہ ہماری حکومت جو ہے بے ایمان اس قطرے پلانے کے پیسے لے رہی ہے ایمان سے یہ حکومت اتنا دشمن ہے ارے عزت جان مال کا تحفظ دینا عوام پر فرض ہے حکومت پر فرض ہے ایمان سے جو حکومت دوست ہوتی ہے عوام کو عزت کا تحفظ دیتی ہے مال کا تحفظ دیتی ہے اور جان کا بھی تحفظ دیتی ہے تحفظ تمہیں ڈاکو دندنا پھر رہے ہیں ہر بستی میں دس ڈاکے لگ رہے ہیں وہ تمہارے بچوں کے دوست ہیں دوسری بات اپنی تہذیب علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ قومیں دنیا میں برباد ہوتی ہیں زلیل و خوار تہذیب غیر کی جو ہوتی ہیں پرشتار رسالت کا میلاد منانے والو یہ بتاؤ کہ یہودی نے وہاں کہا کہ ایک گھنٹہ گھڑی پیچھے کرو پوری پاکستان کی قوم نے گھنٹہ گھڑی پیچھے کر دی ارے کبیر رسول کے حکم پر بھی ہم نے توجہ دی ہے کیا ہے اتنا اتباع دین کی بات مہینہ بہر نہیں جاتی کرو موزے سے باہر نہیں جاتی یہودی نے وہاں کہا اس نے کہا اسلامی فرق کو ختم کر دو بول چال افعال معاملات میں میں تو یہودی کا دشمن ہوں خدا کے رسول کا دشمن ہوں اور تمہیں جو میرے ساتھ یہ مت کہو کہ ہم آپ کو اپنا بنا رہے ہیں ارے ہم تم کو دین اور اسلام دکھا رہے ہیں کہ خدا کے دشمن کے دشمن ہو جاؤ اور خدا کے دوست ہے تم ہمیں نہیں بچا سکتے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہمیں خدا بچائے گا ہم دنیا میں یہودی کے خلاف بول رہے ہیں حکومت کے خلاف بول رہے ہیں آپ ہمیں نہیں بچا سکتے اتنا بے وقوف ہم نے سمجھو لوگوں نے کہا چشتی وغیرہ یا اپنی جماعت بنا رہے ہیں ہم نے اپنی جماعت نہیں بناتے نہ آپ ہمیں بچائے گا تو خدا اور خدا کا رسول بچائے گا آپ نہیں بچا سکتے کیونکہ جو ہمارے دشمن ہیں ان کے پاس ایٹم ہے بم ہے آپ کیا کر سکتے ہیں ہم ان سے بچا سکتے ہیں ہمیں گرفتار کریں یا ہمیں کچھ بم ماریں آپ نہیں بچا سکتے ساری قوم ہمارے ساتھ ہم تم کو بچا رہے ہیں اپنے لیے ہمارے یہ غرض نہیں ہے اس نے اسلام کا فرق ختم کرنے کے لیے اسلام ہمارا امتیازی مذہب ہے بول چال افعال معاملات میں امتیازی مذہب ہے باقی ساری دنیا کے غیر امتیازی رسمی مذہب ہیں ہمارا اسلام غیر رسمی اور امتیازی ہے مسلمان صوفی صاحب سوچنا صوفی صاحب میاں صاحب خان صاحب سردار صاحب مولانا ولی جناب علی چور ڈاکو کنجر ایمان سے کہو آپ کنجر کو مولا نہ کہیں گے کوئی کہتا ہے یار زبان سے کہہ دو نہیں کہو گے نا حضرت صاحب صوفی صاحب چور کو کہو گے یہ امتیازی الفاظ ہیں انہوں نے مرد کے مجھے کہنے لگا کہ میرا پیر پروفیسر ہے میں کہ چل تجھے کنجری کا بیٹا بھی پروفیسر دکھا دوں ارے یہ کوئی تجیری ڈگری ہے کوئی اسلامی ڈگری ہے کیا کنجری کا بیٹا تھندار نہیں بن سکتا جج نہیں بن سکتا ڈی ایس پی نہیں بن سکتا یہاں تو سکول میں کنجری کنجر نیچ قومیں بھی ساری ملی ہوئی ہیں ایک کنجری کی بیٹی جا رہی تھی میں نے اس کا لباس دیکھ کر میں نے کہا بیٹی یہ لباس وہ ہنس پڑی کہتا ہے چاچا میں طائفہ کی بیٹی ہوں میں چاہے ننگی ہو کر جاؤں تو میں مجھ پر جائز ہے تو سکول میں جو ہے عام بھی ہے تو امتیازی مذہب ہے اس نے مرد کے لیے نکالا ہے سر جس کو ہم بڑا لقب کہتے ہیں سار سار سارا دن ایمان سے کہو کنجر کو سار نہیں کہہ سکتے میں نے چھوٹے کنجروں کو بڑے کنجر کو سار کہتے سنا چھوٹے چور ڈاکو بدماش سب سار میں آ گئے اتنا گندا ارسات ارے جس کو یہودی سار کہے وہ کہ بندے کا بیٹا ہوگا ایمان سے کہو شیطان جس کو کہے سر اللہ نے کافر کو شیطان کہا ہے خل... کافرو کو اللہ نے شیتان کہا ہے اور یہودی جو ہے یہ شیطان کی شکل میں موجود ہے سر یہ <سر> <اے؟ سر> <اے؟ سر> الفاظ عام <سر> ہو گیا میں سر کا معنی کرتا ہوں آپ بے شک کوئی بیٹھا ہو مجھے ہوں, سر کا معنی کرتا ہوں گل بے غیرت جس کو نہ دین کی غیرت ہو نہ بیٹی کی وہ ہے سر بہت گندا الفاظ ہے مسلمانوں سر یہ ہمارے شاید نہیں ہے پھر آپ کی اور ہماری نانی دادیاں ایک ہیں مسلمانوں میں تمہاری بیٹی کی بات نہیں کر رہا میں اپنی بیٹی کی بات کر رہا ہوں تمہاری بیٹی میری بیٹی تمہاری بہن میری بہن تمہاری ماں میری ماں مشترکہ مسلمانوں ہماری عزت ہے یہ نہ سمجھو ہماری بیٹیوں کی بات کر رہا ہے آپ کی اور ہماری نانی دادیاں مستورات لکھی جاتی تھیں شاید آپ تک تو نوجوان ہیں نہیں سمجھ مستورات لکھی جاتی تھیں مائیں خواتین لکھی جاتی تھیں خاتون جنت سے تعلق تھا اب اس کو یہ گوارا نہ ہوا مسلمان اس نے نکالا لیڈیز ایمان سے کہو لیڈی ڈائنا تو دنیا کی یہودن جس کا ایک لکھ وہ بھی تو لیڈی ہے نا کنجری لیڈی یہودین مجھوسن سب لیڈیز میں آ گئے نہیں آ گئے ہم نے کانگریس نے اونچا نام دے دیا ارے جنگلوں میں بھی لیڈیز پک گیا ماں خاتون تھی بیٹی لیڈیز ہے ماں مٹی سے نہاتی تھی بیٹی شیمپو سے نہاتی اور شیمپو یہ اس کا ہے ایسی قوم ترقی نہیں کر سکتی ابو ڈیڈی ابو کو ڈیڈی کہتے ہیں ڈیڈی کہتے ہے ڈیڈی کسے کہتے ہیں مجھے یونیورسٹی کا ایک بندہ جو چپڑا سی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیڈی آ گیا کار لے کر کھڑا ہے لڑکی یہ لڑکا بیٹھے ہیں کنٹین پر نیچے پیر اٹکائے ہوئے ہیں وہ کڑا ہے چابی لے کر میں نے پوچھا کنٹین والے سے یہ کون ہے اس نے کہا اس لڑکی میں نے کہا یہ دیکھ رہا ہے اس نے کہا یہ ایک گھنٹہ بیٹھی رہا ہے اس کو جورت نہیں ہے بیٹی کو کہہ کے یہ کہو ڈیڈی ماں لیڈی اولاد ٹیڈی یہ ہمارا معاشرہ ہے ٹیڈی دیکھے نا چھوٹے چولے والے ہے آگے پیچھے ننگے وین کہاں نہ کمیس ہوں کدم دوبر قرآن نے کمیش کا ذکر کیا دونوں دوبر چھپ گئے امان سے کہ قرآن ہمارا مشالے رہا ہے نہیں آئے ارے ہمارے رسولوں نے یہ چھوٹے چھولے کسی نے پسند کیے کہاں کام چلی گئی پھر تو مسلمان کہ لاتا ہے ایک بزرگ نے کہا مومن جو ہے अगर ستا ہے तो ہے کھینچتا نہیں اگر کھینچتا ہے تو وہ منافع کا ہے مومین ہے نہیں ارے یہی مسلمان کھینچ کر لاتے تھے اب تو کھینچا جا رہا ہے یہ الماری الماری وہ ہے شوکیش شوکیش سودا تو بند کر لیتا ہے لیکن سودا باہر سے نظر آتا ہے سوچ لینا جب بیٹ, جب بھائی ٹی ل... سکھائے گا بہن بھی ایک قد کی سلوار پہنے گی وہ بھی ٹی بنے گی اور خدا کی قسم ارے ہمارے بچے جو ہیں نہ یہ مرد میں شمار ہیں نہ ہماری لڑکیاں اور تو میں شمار ہے دیکھو سو تو صحیح اب یہ جوان بیٹھے ہیں ارے پچیس تیس سال کے آگے نہیں جائیں گے مسلمان ان کی آفرت کی فکر کر بیٹی کی آفرت کی فکر کر خدا کی قسم یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ جو اب یہ سکول میں پڑھ رہے ہیں یہ نہیں لگ سکتے باطل جب انتہا کو ہو تو خدا کو غیرت آتی ہے یا خدا اس قوم کو اٹھا لیتا ہے یا ہدایت بھیج دیتا ہے یہ مت سمجھ کے یہ ایسا ہوتا رہے گا تو بیٹا پڑھاتا رہے گا لکھا روپے لگا رہا ہے عمریں پچیس تیس تک آ جائیں گی ارے پچیس تیس تک تو پیسے تو رکھتا جائے ان کو کافی ہوں گے یہ تو جوانوں میں شمار نہیں ہے ہمارے لڑکے اور لڑکیاں اور ڈیٹنگ ہو رہی ہے ٹی وی میں دکھاتے ہیں آپ کو شاید پتہ نہیں شہر میں عام ہے وہ ٹی وی میں ایک لڑکی آتی ہے ایسے مردے کی شکل تو کہتی پیتی ہے نہیں جی میں ڈیٹنگ کر رہی ہوں اب اخبار میں آیا مسلمان سوچ تو صحیح کیا اسے مسلمانیت کہتے ہیں اخبار میں ایک لڑکی ڈیٹنگ کرتی رہی کھانا پینا چوٹ کر دیا کمزور ہو گئی اب وہ نام اراد شیر کے بچے ہیں اور ہمارے ڈیٹنگ ہو رہی ہے اب جو لڑکی کمزور ہے وہ لڑکا کیسے پیدا وہ بھی تو کلڑا پیدا کرے گی تو ڈیٹنگ کئی کمزور ہو گئی اس کی شادی ہو گئی بچہ آ گیا پیٹ میں بچہ گرنے لگا فوراً لیڈی کے پاس گیا اس نے کہا یہ تو اتنا کمزور ہے بچہ جننے کے قابل نہیں فوراً اسے طاقت کے ٹیكے لگاؤ یا طاقت كی چیز كھلاؤ یہ پورے پاکستان میں سمارٹ اور ڈیٹنگ بڑے بڑے شہروں میں ہو رہی ہے عورتیں ناچ کر کمزور اپنے آپ کو بنا رہی ہیں ہمارا ایک دوست ہے تندرست تھا طاقتور تھا تو اس کے سسرال نے کہا کہ تمارٹ ہو پتلا ہو یہ نہیں ہمیں بھاتا تو یہ ہمارا خاص تعلق والا بندہ ہے اس نے سمارٹ کے ایسے دوا یہ کیا ہیں پتلے دبلے ہونے کے دوا ایسے آئے پڑے ہیں کہ جگر پر اثر کر دیتے ہیں جگر خون بنانا چھوڑ دیتا ہے اور بندہ کمزور ہو جاتا ہے کیسا یہودی نے ڈھسا اس نے کمزوری کے علاج کیے اب وہ شادی ہوئی اور وہ نا مرد ہو گیا دواؤں کے اثرات ایسے پڑے کمزوری کے اب وہی وہ اس کے لیے حکیم ہمارا ہے ہم نے بتایا چودہ ہزار کا نسخہ طاقت کا بن رہا ہے اب طاقت کے دوا وہ سسرال والے رو رہے ہیں کہ کیا ہو گیا آپ جا طاقت کر وہی وہ سارے کیا مسلمان اس کا نام مسلمانیت ہے جہاں لکھو دبلا پن بنو یہ شہروں میں لکھا ہوا ہے رکھشا جا رہا ہے ہمارے پاس دبلا بن بننے کے ایسے بہترین دبا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں مر جائیں ایمان سے ارے ان میں طاقتور انگریز طاقتور ہوں اور یہ والے ہوں ہو ان کا مسلمان کوئی بن ارے خدا رسول کے پیچھے چل یہودی کے پیچھے کیوں چلا ارے رسالت کا پیغام سن رسول نے کیا پیغام دیا تمہیں یہودیوں کے پیچھے لگ گئے ہم اپنا دین چھوڑ گئے خدا رسول کو چھوڑ گئے واجب کو ترک کر گئے لڑکیاں ہماری سکول میں جا رہی ہیں مسلمان میں ایمان سے کہتا ہوں اس وقت اگر تو نے خدا سے تعلق بنانا ہے خدا پر بھروسہ کرنا ہے روزی کا اللہ نے وہاں روحوں میں یہ وعدہ نہیں رہا کہ میں تمہارا الہ نہیں ہوں اللہ نے وہاں وعدہ لیا اللہ تو بے رب کیا تمہارا میں رزاق نہیں ہوں روح میں وعدہ لے لیا ارے اللہ ماننا آسان ہے رزاق ماننا مشکل ہے ہم نے خدا کو رزاق نہیں مانا تو میں بتاتا ہوں اور پیشین گوئی دیتا ہوں ایک تو جو بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں یہ فوراً کسی عذاب کی انتظار کرو اب یہ نہیں لگ سکتے یہی پیسے رکھو اور بچوں کو دین پڑھاؤ دین سکھاؤ اللہ کا دین سکھا کر یہ اس جہان سے چلے جائیں تم بھی بچ جاؤ گے ورنہ تم بھی پکڑے جاؤ گے اور یہ بھی پکڑے جائیں گے یہی تعلیم کا منصوبہ ہے اسی سے ہمارے بچی بچیوں کو تباہ کر رہا ہے لڑکا خراب ہو جاتا ہے مسلمان ہماری ارے کچا کمرہ بنا لے روکی سوکھی کھا لے بھی محمد بھائی فرماتے ہیں بے غیرتی یاری نالو سنگ پتے دا چنگا ارے بےغیر تی مرغے مسلمان یہی تو نکال خدا سے تعلق بن جائے گا خدا کی قسم تیرا بھروسہ خدا سے ہو جائے گا اور اللہ تبار تعالیٰ آسمان کے دروازے بنی اسرائیل کی قوم کی طرح تمہیں نہ دے روزی کے تو مجھے لانت بھیجنا لڑکی لڑکے کو گھر بٹھا دے اور دین پڑھا اور ان کی انتظار کر یہ پچیس تیس پیشین گوئی ہیں کہ عمرہ 25, 30 تک آ جائیں گی اور گوئیاں بندے اکٹھے ہو کر بھیڑ نکالیں گے یعنی جوان ایسے ہوں گے وہ آپ کے سامنے ہے اے بے آئی, آئی اللہ نے جوانیاں بھی کھینچ لیں ارے ہمیں کیا کیا اگر ہم اس کے پاس اس سے آگے جھک جاتے تو ہمارے یہی بچے بھی شیر ہوتے اسلام کے اور ہم دین کا سپاہی بناتے مسلمان یہ میں چند پیغامات ویسے میں آپ کو سناؤں تو واقعات میرے پاس بہت ہیں دوڑے کافیاں بہت ہیں واقعات سناؤں لیکن میں جو ضرورت سمجھتا ہوں وہ باتیں میں نے کی ہیں یہ دوڑے کافیاں نہیں ہیں نہ میری سوراواز ہے میں تو باتیں کرتا ہوں تقریر میں نہیں کر سکتا غیرت کی باتیں غیرت ہمارا میراشا ہے اور غیرت ہمارا گم شدہ مال ہے اور یہودی اور ہم میں غیرت کا فرق ہے مسلمان ہمارے ملک میں ہر چیز عام ہے غیرت نہیں ہے اس لیے قوم کو وہ چیز دو جو اس کے پاس نہیں ہے اللہ تبارک میں نے حسن بسری کا قول بتایا کہ شیطان نے کہا میری اذان ہے حکم ہوا یہ گاجے باجے تیری اذان ہے اس سے اور کیا بتاؤں گاجے باجے وہ بزرگ فرماتے ہیں ٹی وی سے کنجری ٹھیک ہے گھر میں نہ چالے رات دن کنجر خانا گھر بنا کتنا بڑا طوفان ہے ایک بزرگ آئے ہندوستان کے ش... تو چاہ جمال انہوں نے تقریر کی تو تقریر ان اس کو چار پری پر اٹھا کر لے گئے تو اس نے کہا بھئی میری تقریر ہے مسلمانوں سکول سے بچی بچیاں نکال لو ووٹ مت دو یہ جمہوریت جو ہے جمہوریت شاستری نے کہا تھا ہم انہیں جمہوریت دیں گے اور جمہوریت کا مطلب اس نے لکھا اپنا ڈنڈا اپنا ہاتھ اور اپنی پشپ سمجھ جانا وضاحت بڑی ہے میں نے کہا جمہوریت لانت ہے نورانی صاحب دا کازمی صاحب والے جلوس نکا کر گئے میں نے کہا ہم میں یار جلوس نہ مجھے بات بتاؤ کہ ہمارے صاحب میں نے کہا مسلمانوں کان سن کر کرو شخصیت پرست مت بنو ہم ولی والے ہیں نہ نورانی والے ہیں نہ کاظمی والے ہیں کسی والے ایمان سے بریلوی جو ہے نا ان کا بریلوی شہر سے تعلق ہے ارے رضوی نہیں احمد رضا سے تعلق کان کھول کر سن دو جو ایک ولی والا ہے اسے سارے ولیحوں کا ادب کرنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ کادمی والا ادھر ہے نورانی والا جلوس نکلا لیپور ادھر کادمی والے ادھر چوک میں آپس میں گالی دینے لگ گئے ارے ایمان سے جس کا تعلق رضا خان سے ہے وہ گول شریف علی سرکار کی غلام ہے سے شریف والی کا بھی غلام ہے شیخ ابدل تمام ولیوں کا غلام ہوگا ارے ولی والے بھی آپس میں دوست ہوں گے اور ولی جو ہے ولی والا جو ہے وہ ہر ولی کا غلام ہوگا مذہب ہنسی دارم ملت حضرت خلیل دوست دارم زا... سا... یارم زیر سایہ ہر ولی یہ دوستریل شہر سے تعلق ہے مجھے کہتے ہیں جی بریلوی جماعت کے خلاف میں نے کہا اس جماعت جیسی جماعت کہیں نہیں ہے ہم بریلوی نہیں ہیں ہم پہلے مسلمان ہیں مسلمان ہماری نسبت اصولی نسبت پر سیروی نسبت بتا دوں میں نے کہا ایک طرف نورانی صاحب ووٹ لگائے ایک طرف کازمی صاحب ووٹ لگائے کتنے ووٹ ہو گئے دو ہو گئے دو ہو گئے دوسری طرف دو کنجریاں لگا دے جو چالیس چالیس سال چکلے پر بیٹھے ہیں برابر تین کنجریاں ہو گئی تو یہ تو صحب گئے اس کا نام جمہوریت ہے ہم اس کو نہیں مانتے کل کا کسرت الخبیس محبوب نے ایک برابر نہیں برے چاہے جتنا بھی کیوں نہ ہو یہ جمہوریت لانا تھا تیسرا پہلا انہوں نے کہا بھائی سکول چھوڑ دو ووٹ چھوڑ دو ٹی وی گھر میں نہ رکھو واخیر اور جماعت کا جھنڈا ہوتا ہے جو بن کا یہ پیپل پارٹی ہے یہ مسلم لیگ ہے تمہیں میں بے غیرت کا جھنڈا بتاؤں انہوں نے کہا ہاں وہ بزرگ تھے کیا درستے انہوں نے کہا بے غیرت کا جھنڈا اس کے مکان پر انٹی نہ ہوگا قانون کافرانہ نام ملک اسلام ہے ہر جگہ پہ جرم ظلم اور نام پاکستان ہے آگے کہتے ہیں ٹی وی سے کنجری ٹھیک ہے گھر میں نہ چالے رات دن کنجر کھانا کتنا بڑا طوفان ہے کسی کو کنجری کنجرا کو یہودی نے ٹی وی کے ذریعے افغانستان وہ مفت ٹی ویا ہے ارے ٹی وی کے ذریعے ہر گھر میں کنجری کنجر ناچ رہے ہیں انہوں نے نام بدال لیے مسلمان تیرا ہمارا دماغ خراب کرنے کے لیے یہ گلوکار فنکار اداکار ہے ہاں, کنجری کنجر انہوں نے وہ پہلے حجام لکھتا تھا وہ نیچے دیکھ رہا تھا اب یہودی نے اسے اکر کر دیا اب وہ وہ لکھا ہوا ہے سر حجام کو کہتے ہیں نہیں جی یہ گلوکار فنکار ہیں ارے گلوکار فنکار بھی کنجر کو کہتے ہیں انہوں نے کنجروں کے نام بدالے یہ تین چیزیں یہودیوں کی ہیں ان سے تعلق توڑ دے خدا سے تعلق نہ جڑ جائے تو مجھ پر لانت کرنا ایک تو تعلیم سکول سے دور ہو جا رضاک اللہ کو سمجھ اپنے بچوں کو اللہ کے سپورٹ کر دے پھر دیکھ تیرے بچوں کی وہ پرورش کیسے کرتا ہے تو کہتا ہے روزی اللہ کو محدود اختیار کا مالک بنائے کہ وہ بغیر تعلیم کے روزی نہیں دے سکتا لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے اور وہ اٹھا لے ان کو تیرے خرچ کرنے تک تیسرا انسان ایمان سے ٹی وی بہت بے حئی کی چیز ہے یہ برائی کا درس دیتی ہے مسلمان جو غیرت مند ہے وہ ٹی وی گھر میں نہیں آنے دے گا کنجریاں اور کنجر ناچتی ہیں مسلمان اپنے نہیں دیتے تھے تمہارے ہمارے دادا کو پتہ نہیں ہے روایت بستی کے ساتھ نہیں گانے دیتے تھے اور سارننگا آتا تو اسے بچھا دیتے تھے جوتے تو لفر لفرا گیا وہ بزرگوں والے روایت علامہ اقبال فرماتے ہیں بیکار سمیں کے بجھا دیا جن کو توں نے وہی دیے جلیں گے تو روشنی ہوگی آگے فرماتے ہیں یہ سچ ہے کہ چشمے برآدے کون رہتا ہوں میں اہل محفل کو پرانی داستان کہتا ہوں میں پھر یہ جیل سکول والے کہتے ہیں علامہ جی اقبال بھی تو پڑھا اریمان سے کہو میرا بیٹا میرے خلاف ہو جائے بے وقوف ہر جگہ بےوقوف ہوتا ہے سکولوں سے میرا بیٹا میرے خلاف ہو جائے میں لوگ اس پوچھوں کیوں خلاف ہو گیا مجھے بے وقوف نہیں کہیں گے ارے علامہ اقبال تمہارا ہے کا بیٹا ہے وہ تمہارا ہے تمہارے ہے تو ہمیں بتاؤ وہ تمہارے خلاف کیوں ہے تم بتاؤ ہم سے دوسرا یہ پھل جو کھا رہا ہو نا کھٹا میٹھا اس سے پوچھیں گے سمجھنے کی بات ہے اگر وہ کہے یہ پھل ایک بندہ نہیں کھا رہا ہے ایک کھا رہا ہے پوچھیں گے کس سے جو کھا رہا ہے اس سے پوچھیں گے نا جتنے نہیں کھایا اس سے تو نہیں پوچھیں گے اگر وہ دے کہ یہ پھل کھٹا ہے تو بزرگان دین سرمایہ اگر خبر پر یقین کرو گے تو بچو گے سیل کو دیکھو کھٹا پھل کھانا پڑے گا اس اللہ ما اقبال کی خبر کو دیکھو فیل کو مت دیکھو میں آ رہا ہوں ادھر سے مجھے ڈاکو نے لوٹ لیا میں آپ کو کہتا ہوں ادھر نہ جاؤ ڈاکو کھڑا ہے لوٹتا ہے ارے میری خبر پر یقین گے کو, میرے فیل کو دیکھو نا یہ بے وقوفی کا سوال ہے کہ اللہ مقبال آپ نے فرمایا خوش تو ہے ہم بھی جوانوں کی ترقی پہ مگر لبے خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ ہم تو تھے کہ فراغت لائے گی تعلیم کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی, بھی ہو جائیں گے وہی ملحد ہیں وہی ظالم کر ایک بندہ مجھے دکھا دو اور اگر کوئی ایک بچ بھی جائے تو سو بندہ ظاہر کھائے دو بچ جائیں تو زہر کو تو اچھا نہیں کہو گے مسلمانوں اگر کوئی بچ بھی گیا تو اس کی اللہ کی مہربانی ہے اللہ تبارک تعالیٰ میرے چند الفاظ پورے کرے منظور فرمائے آپ کو اور ہم کو دین کی بیٹی اور بہن کی غیرت عطا فرمائے اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان ہم فرائض واجبات سنن کی پابندی کریں گے تو خدا کا رسول بھی ہم پر راضی ہوگا اگر ہم سنت چھوڑیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور واجب چھوڑیں تو وہ ہم پر راضی ہو جائیں گے آپ کی یہودی نے ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو بہر نکالا ہے اور ہم مسلمانوں کی بہن اور بیٹیوں کو اندر دیکھنا چاہتے ہیں روزی خدا دے گا ارے ہماری بھی بہن اندر ہو کر بی بی رضی اللہ تعالی انہا کے جھنڈے کے نیچے آ جائے جہنم سے بچے کو انکم و اہلی اللہ نے فرمایا اپنے خاندان کو اور آپ کو میری آگ سے بچا لو یہی دوستی ہے بیٹا بیٹا انہیں میری آگ سے بچاؤ میں دوں گا ارے جو اس نے ذمہ لگائیے اس کا فکر ہے جو ہمارے ذمہ ہے اس سے بے فکر ہے تو میں جو پیغام دیتا تھا چاہتا تھا وہ دیا آزم بلند آور سو جگر آور علامہ اقبال فرماتے ہیں آز میں بلند آور سو جگر آور شمشیر پدر خا ہی پدر آور فرمایا اگر باپ دادے والی شمشیر چاہتا ہے تو بازو ہی لیا مسلمان ہم غیرت نہیں کریں گے تو یاد سمجھنا نہ ہماری روزہ ہے نہ نماز ہے کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ غیرت اور ایمان اکٹھے رہتا ہے یہ جدا ہے نہیں دعا مانگو یا الہ العالمین میں پناہ مانگتا ہوں اپنے لیے تمام ممنین مومنات مسلمات مسلمات کے لیے جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے ان کے اہل خانہ کے لیے اولاد یا اللہ برے کاموں سے برے خیالات سے برے انجام سے دونوں جہانی کی رسوائی سے دونوں جہان کی بے سے تنگ دستی سے کام رزق سے حرام رزق سے ڈاکا شر فساد سے کوفر شرک منافقہ سے بے بےغیر سے حادثات سے علم سے مرض جو لگی ہوئی ہیں یا اللہ یہ بھی دور فرما دے آئندہ ہمیں حفاظت کے نیچے رکھ شر فساد چور ڈاکا حادثات علم پریشانیاں یا اللہ ڈاکٹروں سے ہسپتالوں سے ادویات سے ہمیں یہ بیماریاں لا ہم ان ظالموں کے پاس نہ جائیں یا اللہ نہ ہم حکومت کے پاس جانا پڑے تھانوں سے ججی پرچے جیل سے ہمیں محفوظ رکھ جو ہمارے جیل میں گئے ہوئے ہیں یا اللہ ان کو نکال دے باقیوں کو محبت دے بندہ بندے کے لیے درندہ بنا ہوا ہے یہ یہ ہے کہ تیرا اسلام ہم میں نہیں رہا یا بندہ بندے کے لیے رحمت تھا آج یا اللہ تیرے اسلام سے دور ہو کر بندہ بندے کے لیے درندہ بن چکا ہے ایمان سے نقصان تو دے رہا ہے نفع نہیں دے رہا کوئی بندہ رات کا چل کر نہیں جا سکتا یا اللہ ہمیں سکون عطا فرما ہماری فضل عطا فرما ہمیں دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرما دین ایمان ہمارے بیٹی بہنوں کو یا اللہ پردہ نصیب فرما یا اللہ ہمارے عورتوں کو بھی غیرت مند کر دے یا اللہ ہماری عزت بچا دے تمام مومن حاضرین کی عزت بچا دے صلی اللہ تعالی علی خیر وعلی وعلی بے رحمت کا یا, ارحم یا اللہ کو رحمت ہاں بابا جہاں شیطانی تقریبات ہوتی ہیں وہاں رحمانی نہیں ہوتی آب زمزم شراب اکٹھے نہیں ہوتا جہاں کنجری ننگی ہو کر جس جگہ ناچ سکتی ہے اس جگہ قرآن نہیں پڑھا سکتا مان سو مسجد میں کنجری ناچے گی مدہ سرور سیات من یهده اللہ فلا مدل لہو ومن یبللو فلا حادی لہو ونشہد ان لا الہ الا اللہ وعدہ وعدہ وعدہ لا شریک له ونشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم من دعا مانگتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کی مدد چاہتا ہوں اور اس کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں وہ بات کروں جو اسے ہو یا وہ بات کروں جو ناپسند ہو موقع محض عنوان کے مطابق میں نے آیات کریمہ پڑھی ہے اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق کتاف